ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لاميم ذلك الكتاب لا ريب فيه أدل المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون مهترم حضرات صورت کے بارہ میں کچھ باتیں ذکر کرنا مقصود ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے اللہ نے اس کے آغاز میں الفلامی تین حرف رکھے ہیں جن کو حروف مقتع کہتے ہیں مقتحات قطا کیے ہوئے الگ الگ حرف کو پوری آواز کے ساتھ ادا کرنا الام اس کے مقاصد کیا ہے یہ حروف قرآن حکیم کی کئی صورتوں سے پہلے کئی رنگ میں ذکر ہیں بعض نے ان حروف کے معنی کیے ہیں جس کی سند کوئی نہیں محمد الرسول اللہ تک نہیں پہنچتی ہے صلی اللہ اللّہ سے مثلاً حضب عباس ہیں اور دوسرے صحابہ ہیں طابرین ہیں الف کے معنی اللہ علام کے جبریل اور میم سے محمد مراد لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے قرآن بھیجا جبریل لایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تو یہ کیا چیز ہے اس کے معنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے نہیں کیا حضور کو اس کے معنوں کا علم ہے اور نہیں بتائے یا آپ کو بھی نہیں علم جس چیز کے معنی اور مفہوم بیان نہیں ہیں وہ بے مقصد بات ہے پھر اور قرآن حکیم بے مقصد باتوں سے پاک ہے مقدس کتاب ہے ایسی کوئی چیز اس میں نہیں ہے جس کا کچھ مقصد نہ ہو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے معنی بیان نہیں فرمائے سب سے پہلی بات یہ ہے اللہ نے اتنا بڑا علم کا خزانہ محمد رسول اللہ, اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا قرآن حکیم جس کی مثال کہیں نہیں ملتی ہے پہلی ساری کتابیں صحیفے اکٹھے کر لیے جائیں اس قرآن کا جوڑ نہیں ہے لیکن اللہ نے چھوٹی سی اقبات کا علم اپنے پاس رکھا اور محمد رسول اللہ کو نہیں دیا صلی اللہ علیہ وسلم علیہم ہامیم ہامیم آئین جس چیز کا علم نہیں دیا اس چیز کا علم جناب محمد کو نہیں ہوا صلی اللہ علیہ وسلم بتانا یہ مقصد ہے اگر میں علم کا بہت بڑا خزانہ نبی کو دے دوں تو مل گیا دوں تو چند حروف کی بات نہ بتاؤں تو نبی اس کے بارے میں کچھ بھی بتا سکتے نہیں ہیں. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بات بتا رہا ہوں اپنی طرف سے جوڑ بنا کر پیش نہیں کی یہ کتاب اگر اپنی طرف سے جوڑ بنا کر پیش کی ہوتی تو علی میم کے معنی بھی بتاتے محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم معنی یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے کتاب آئی ہے ایک اور بات ہے امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ یہاں ذکر کرتے ہیں اللہ نے تحدی کے طور پر ذکر کیا ہے چیلنج ہے کیا تم کہتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتاب اپنی طرف سے جوڑی بنائی ہے تو یہ کتاب اس کی لغت اس کے حروف وہی ہیں جو تم اپنے کلام میں حرف جوڑتے بناتے ہو لگاتے ہو جن حقوں سے تمہارا کلام بنتا ہے وہی وہ عرب ہے محمد بل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کلام جوڑ بنا کر پیش کی ہے تو تم تو بڑے فصیح اللسان بلیغ البیان بڑے بڑے شاعر ادیب ہو محمد تو ان پڑھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے کچھ نہیں پڑے ہوئے ہیں پھر اس کے مقابلے میں تم کچھ بنا کے دکھاؤ یا کہو کہ یہ کوئی نئی لغت ہے نئی زبان وہی حروف ہیں الف ہے لام ہے تمہاری کلام انہیں عرقوں سے یہ کلام بنتی ہے تم مقابلے میں لاؤ ایک مقام پر اللہ نے فرمایا یہ لوگ کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم خود بنا کر اللہ کے ذمے لگا دیے فرمایا میرے پیغمبر ان سے کہہ دو فاطو بِعَشْرِ شری مِثْلِهِ اس لی تم اس کے مقابلے میں پھر دس صورتیں پیش کر دو جوڑ بنا کر لے آپ اگر نہیں تو چلو فاتو مِثْلِهِ پھر ایک صورت ہی اس کے مقابلے میں لا دو تم نہیں لا سکتے ہو. پھر ایک وقت ایسا بھی آیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک چھوٹی سی صورت نازل ہوئی زت کا سلسلہ جاری تھا جب تو شاعر بہت اچھا کلام بولتا تو لا کر بیت اللہ کے ساتھ دیوار کے ساتھ لٹکا دیتا لاؤ بھی اس کے مقابلے میں تمہارے پاس بھی کچھ ہے تو لاؤ ایک صاحب چھوٹی سی صورت بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لگا دیسل سب آ رہے ہیں جا رہے ہیں پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں چلے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کا کیا جواب دیں ہم کوئی جواب نہیں ہے پھر آخر میں ایک آدمی ایک اور ساتھ بات لکھ دی نیچے جواب ہم کیا دیں ما مہذاب کلام البشر یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے محمد تو بشر ہے یہ ما فطرت کلام ہے ہماری فطرت کی بات نہیں ہے یہ کسی اور طرف سے آئی بات تسلیم کر گئے کہ اللہ نے بھیجا ہے اس کو اللہ ایک تو یہ بات ہے علی میم اتحدی کی بات چیلنج بعد اس کو صورتوں کے نام بتائے کسی نے اللہ کا نام کہا ہے کسی نے کچھ کہا ہے کسی نے کچھ کہا ہے مہاراج اس سے اس میں بہت سی باتیں آئی اور پھر آگے چل کر اس صورت مکرمہ میں اللہ رب العزت نے کافروں کا اہل ایمان کا اہل تقویٰ کا ذکر کیا متقی تین پارٹیاں بتا دیں ایک لوگ متقی ہیں فطرت سلیمہ کے حامل ایک لوگ کافر ہیں جو بالکل دین سے دور ہیں ایک منافق ہیں جو بہن بین چلتے ہیں جن کے دلوں میں نور اسلام نہیں ہے زبان پر لا الہ الا اللہ ضرور جاری ہوتا ہے یہ باتیں اللہ بیان کر رہا ہے اور مسلمانوں کے بارے میں کہا یہ متقی لوگ ہیں اللہ کا الدم و یہ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں یہی کامیاب ہیں نہ کافر کامیاب ہے نہ منافق کامیاب ہیں یہ لوگ دور ہیں دین سے اور متقی کے بارے میں کہا حدل متقی یہ ہدایت ہے اہل تقویٰ کے لیے کتاب بہ دور اعتراض کر دیتے ہیں متقی پہلے متقی ہے اس کے لیے ہدایت کی ضرورت کی پہلے ہدایت یافتہ ہے ہدایت تو کسی کافر کو دینی کسی دوسرے کو دینی ہے یہ کیا بات اللہ نے ایک مقام پر یہ بھی فرمائش اسی صورت میں یہ کائنات والو سن لو شہر رمضان اللذی انزل رحمان الدیم قرآن الناس وہاں کہا تھا حدل متقیم یہاں کہا ہے حدلاس یہ کائنات کے لیے رہ دکھانے والی کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے بعض محدثین نے پھر اس کو جوڑا کہتے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انسان وہ ہے جو متقی ہے جو متقی نہیں ہے وہ انسان ہی نہیں ہے جس میں خواہشات نفس کی کا پجاری بنا ہوا ہے جو شخص خواہشات کے نفس کا تابے ہیں جو شخص حیوانیت جس میں غالب ہے روحانیت نہیں ہے وہ انسان کیسے ہوا انسان وہی ہے جس کی فطرت سلیم ہے جو محمد کی طرف آگیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم پھر ایک بات اس میں اور ذکر کر دی فرما علم ہم نے محمد کو عطا کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم علم ایک ایسی چیز ہے جس کی بدولت ہم نے آدم کو ایک خاکی انسان کو نوریوں پر فوقیت عطا کر دی یہ علم ہے ایک نوریوں نے کہا تھا اللہ یہ کیا بتا بنا رہا ہے تو؟ یہ تو زمین میں خوندے دیا کرے گا زمین میں فساد کرے گا یہ کیا بنا رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے خلیفہ میں نائب بنا رہا ہوں اللہ نے فرمایا بہت اچھا اللہ رب العزت نے چند چیزیں سامنے رکھ دی آدم علیہ اسلام کو علم سکھا دیا اور فرشتوں کو علم نہیں دیا وہ چیزیں جن کا علم آدم کو دے دیا تھا وہی چیزیں فرشتوں کے سامنے رکھ دی کہا بتاؤ یہ کیا ہے ان کے نام بتاؤ تم مجھے امبیونی بےسما یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے اگر اللہ فرشتوں کو بتا دیتا تو ان کو بھی علم ہو جاتا آدم کو بتا دیا جو علم ہوا ہے اپنے آپ کو علم نہیں ہوا تو یہ فوقیت کی بات کیسے ہوئی آدم کی؟ آدم کی کی فضیلت کی بات کیسے ہوئے فرشتوں کو نہیں بتایا نہیں آیا آدم کو بتا دیا ہے، ان باتوں کا علم ہو گیا پھر. اس کا جواب مفسرین یوں دیتے ہیں اللہ رب العزت نے جس ذات کو جس شخصیت کو اس علم کے لائق سمجھا اس کو علم عطا کیا یہ بھی اس کی فضیلت کی بات ہے فرشتوں کو اس قابل سمجھا ہی نہیں اللہ نے کہ ان کو ان باتوں کا علم دیا جائے آدم اس قابل ہے کہ ان کو اس با... ان باتوں کا علم سکھایا جائے اللہ اکبر اس کے ساتھ اللہ پھر یہاں خلافت کی بات چل جاتی ہے یہ ایک بہت بڑی بات ہے امامت کی باتیں بھی چلتی ہیں اس بارہ میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کی بات کو بہت مقام دیا ہے فرما رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عالم اپنی برادری میں یوں ہوتا ہے جیسے چاند ستاروں پر ایک آدمی کی ایک عالم کی فضیلت یوں ہے اپنی برادری میں لوگوں میں کا فضل القمر سائر جس طرح چاند باقی ستاروں پر افضل ہوتا ہے محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اس کی فضیلت ہے جیسا کہ حضرت دعود سلیمان کو اللہ نے علم دیا بہت بڑا پرندوں کی بولیاں سکھا دی جانوروں کی بولیاں سکھا دی ہوا فضاؤں میں اڑتے پھر رہے ہیں بہت بڑی نامات سے نوازا ہے بے شمار نعمتیں عطا کی لیکن اللہ نے کہا تین دابود علم ہم نے داوود و سلیمان کو علم عطا کیا انہوں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم کو کائنات پر علم کی بدولت فضیلت عطا کر دی ہے باقی نعمتوں کا تذکرہ کیا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الذي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّن عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ اس کے آگے پھر رشوت کی باتیں چلنکلیں بنی اسرائیل میں مفتیان قوم رشوت لیتے فتوے بدل دیتے اس رشوت کا اللہ کا وارک واتعالی نے رد کیا ہے یہاں کہ تم اشتروب آیاتی سمنن قلیلا میری آیتوں کے بدلے میں قیمت تھوڑی خریدتے تھے یہ اگر قرآن کے فتوے بدل سکتے ہیں۔ تو کیا باقی عام حالات میں رشوت درست ہے؟ یہاں درست نہیں ہے وہاں درست نہیں ہے رشوت لینے والا دینے والا محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مضرون انسان ہے قلعہ ہما فنار یہ دونوں کیا ہے جہنم میں جائیں گے رشوت لینے والا دینے والا الراشی ولمشتری ولمرتشی رشوت دینے والا لینے والا قلعہ ہما فنار دونوں جہنم میں جائیں گے تو ذرا اور فرمائے اللہ کس قدر رہنمائی کر رہا ہے چلتے چلتے آگے پھر اور مسائل ذکر کر دیے پھر میں مختصر کرتا ہوں بیت اللہ کے بنانے کا ذکر کیا اللہ العزت نے بیت اللہ کے بنائے جانے کا ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام دونوں اس کے گھر کی بنیادیں اٹھا رہی ہیں اور اللہ کا گھر بنانا اس کی بنیادوں سے لے کے اوپر تک لے جانا اس کی بڑی فضیلت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدن, بن اللہ لہو فی الجنہ. جس شخص نے اللہ کی رضا کی خاطر مسجد بنائی اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے اب آباد کرنا پھر ایمان والوں کا کام ہے یہ ٹھیک ہے مسجد بن گئی ہے جیسے بھی بنی ہے اس کی آبادی کی فکر کرنا آپ لوگوں کا کام ہے یہ نہیں ہے بنانے والا بنا دے آپ اس کی حوصلہ شکری کریں نہ, نہ. حوصلہ افزائی کرنی پڑتی ہے اس مسجد کو آباد کرنے کی ضرورت ہے ابراہیم اسماعیل علیہ السلاۃ وسلم بنیادیں اٹھا رہے ہیں بنیادیں کس گھر کی بیت اللہ شریف کی یہ اللہ کا گھر بہت بڑا مالدار گھر ہے محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے نیچے ذر و کے انبار ہیں میرے آکا فرماتے خزانے, خزانے ہی مدفون ہے اس کے نیچے پوری دنیا کی دولتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی اللہ کا گھر فقیر نہیں ہے بہت بڑا مالدار گھر ہے اور سب سے پہلا گھر یہی بنا سب سے پہلا گھر یہی بنا ہے آقا علیہ السلات والسلام فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلات والسلام بنا رہے ہیں اسماعیل بنا رہے ہیں علیہ السلام علیہ السلام اور کیا کہہ رہی ہیں ربنا تقبل منا انکا انتا سمیر علی اے ہمارے پروردگار ہم سے قبول فرما لے تو سننے والا جاننے والا ہے یہ امام ابن کسیر ایک قول نقل کرتے ہیں امام کا وہ امام کہتے ہیں یا خلیل الرحمن اے رحمن کے دوست ترفع قواعد بیت الرحمن تو رحمن کے گھر کی بنیادیں اٹھا رہا ہے اتنا بڑا کام دیکھی کا سب سے بڑا گھر دنیا میں یہی ہے عبادت خانہ اتنے بڑے عظیم گھر کی بنیادیں اٹھا رہا ہے آج اتنی ہے کہ اب بھی کہہ رہا ہے اور تقبل منا اللہ ہم سے قبول فرما لے معنی یہ ہے کہ وہ نہ قبول کرے تو اس کو روک سکتا ہے کوئی اس کو پکڑ سکتا ہے پوچھ سکتا ہے کوئی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے سبق یہ دیا گیا ہے رات دن سر سجدے میں رکھو رکو کرو جھکو کروکو میں کھڑے ہو جاؤ کرتے رہو نیکی کرتے رہو حلال کھاتے رہو حلال کی روزی کماتے رہو محنتیں کرتے رہو لیکن اللہ کے دربار میں پھر بھی آجزی ہی کام آتی ہے یا اللہ ہم سے قبول فرما لے اس کے بغیر کام نہیں چلتا ہے وہ اتراتا ہے فخر کرتا ہے دیکھا نا آج میں اپنی نیکیوں کے سہارے اس کے بدلے میں جنت میں جا رہا ہوں بغیر حساب کے اللہ فرمایا کہ جو بنا فخر کرتا ہوا جا رہا ہے اس کو ذرا بلائیے بلایا گیا فرمایا نیکیوں کے بدلے میں جنت میں جا رہے ہو ہاں جی اللہ فرمایا کہ اللہ بھی اس کی ترازو قائم کرو اس کی ایک آنکھ ایک پرنے میں رکھ دو ساری زندگی کی عبادت دوسرے پڑھے میں رکھ دو محمد و رسول اللہ صرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیا کریا کوئی بات نہیں ہے آپ کو اللہ ثواب دے دے گا مجھ کو بھی اجر دے گا پھر بکیلوں میں نہیں لکھے جائیں گے یہ تھوڑی سی پارٹی نہیں ہے آپ تھوڑی سی معمولی سی بات نہیں ہے حق والا ایک ابراہیم ہے اس کو اللہ نے کانا امتن کہا ہے ایک ابراہیم ایک جماعت ہے او بھائی ذرا اس کا ترازو اٹھاؤ دیکھا تو ساری زندگی کی نیکیاں ہلکی رہ گئیں اور ایک آخ والا پلڑا بھاری ہو گیا پھر جاؤ اس کو جہنم میں پھینک دو تو تو ساری زندگی کی عبادت کر کر آ کے ایک آنکھ کا شکر ادا بھی نہیں کر سکتا ہے. ایک آنکھ کا شکر اللہ رب. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں آگے چل کر فرمایا میرے حبیب محمد علیہ السلات وسلم ابراہیم علیہ السلات وسلم نے گھر کی تکمیل کی اور ساتھ ہی دعائیں مانگنا شروع کر دی یہ گھر بنا ہے اس کا افتتاح ہوا ہوگا علماء کرام میں دعائیں کی ہوں گی دعا مصنون یہی ہے اللہ اس میں کوئی ایسا بھیج اس کو آباد کر دے عالم ہو مختی ہو امام ہو اللہ آباد کرنے والے بھیج دے ابراہیم نے مانگا ہے یا اللہ بھیج اللہ اکبر رسول یترو علیم آیات الْكتابَ إِنَّكَ أَنتَلَ <الحكيم> حضرت محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا ابی ابراہیم میں اپنے باب البراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں. أنا بشارت اخی عیسی میں اپنے بھائی عیسیٰ کی بشارت ہوں محمد رسول اللہ فرماتے ہیں انا رویہ اممی میں اپنی ماں کی خواب ہوں جناب محمد فرما رہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم کی ایک ایک بات کو اللہ نے پورا کر دیا اور کیا کہا فرمایا ان کو بتا دو ہم نے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي مُبِين> اللہ مُبِينٍ فرمایا میرے پیغمبر علیہ السلام میں وہ اللہ ہوں جس کی آسمان و زمین تسبیح بیان کر رہا ہے ساری کائنات تسبیح بیان کر رہا ہے میں بادشاہ ہوں میں مقدس ہوں میں عزت والا ہوں میں غلب والا ہوں اتنی تمہید باندھ کر کہا کیا اتنا بڑا بادشاہ غلبے والا عزت والا مقدس بابر کا سب تمہیں بار... ساری کائنات میری تصویرات بیان کر رہی ہیں تو بات بیان کی کیا کی ہے فرمائم میں نے محمد کو بھیجا ہے اللہ حکبر صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنا بڑا عظیم بادشاہ ہوں میں قاتل ہوں کہ میں محمد جیسا پیغمبر بھیج دوں علیہ السلام جس جیسا کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں ہے یہ اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا پھر اس کے بعد آگے چل کر انبیاء کا تھوڑا سا ذکر کیا فرمایا دیکھو نبی ساری زندگی توحید کا بیان کرتے رہے جب ان کو موت آنے لگی تو پھر کیا کہا پھر بھی کہا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال علی بنی جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا یعقوب علیہ السلام نے اللہ اکبر بیٹو کس کی پوجا کرو گے میرے بات اللہ اکبر یاقوام کہہ رہے ہیں بیٹو میرے بعد پوجا کس کی کرو گے اللہ دری وہ کیا کہتے ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا ہم کسی مزار کی پوجا کر لیں گے کسی دربار کے سامنے جھک لیں گے کسی ولی کو پیر کو اللہ مان لیں گے حضرت روا و مشکل پشا مان لیں گے کسی کی بات چھوڑو آپ کو مان لیتے ہیں آپ کے جد احمد ابراہیم کو مان لیتے ہیں علیہ السلات وسلام نہیں نابیم واحد نابودہ تیرے اللہ کی پوجا کریں گے تیرے اللہ کی تیرے ابا اجداد ابراہیم کے اور ان کی اولاد کی پوجا کریں گے ان کے اللہ کی پوجا کریں گے ہم فرما بردار ہیں اللہ اس کے بعد اللہ نے ماننے والوں کا تذکرہ کر دیا تھوڑا سا محمد رسول اللہ کے مریدوں کا پھر ان ماننے والے یہ ماننے والے بھی اس میں شامل ہیں محمد کا ذکر ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ فی الآم بھی کہا اے میرے پیغمبر محمد کے مریدوں ان کے ساتھ ایمان لانے والوں بعد میں آنے والی دنیا اگر تمہارے جیسا ایمان لے آئیں تو وہ ہدایت یافتہ ہوں گے نہیں تو ان کے پلے ہدایت نہیں ہوگی ابو بکر تیرے جیسا ایمان ہو عمر تیرے, تیرے جیسا ایمان ہو علی تیرے جیسا ہو عثمان تیرے جیسا ہو طلحہ تمہارے جیسا ابوا ابو حیرا بلال تمہارے جیسا ایمان ہو تمہارے جیسا ایمان ہو تمہارا ایمان اللہ نے معیار بنا دیا ہے آنے والے دنیا کے لیے محمد کے صحابہ کا ایمان معیار قرار دے دیا فینا آمَنُوا تم دے فقا دہتا دو پھر ہدایت یافتہ ہیں مگر ہدایت یافتہ ہو سکتے نہیں ہیں اللہ جو ان صحابہ کے دشمن ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو نا تین تو صرف مسلمان ہیں باقی مسلمان ہیں ہی نہیں منافق ہیں معاذ اللہ وہ یوں کہتے ہیں اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے ہجرت کی وہ لوگ جنہوں نے محمد رسول اللہ کو جگہ عطا فرمائی وہ مدینہ والے انصار سب کے لیے جمع کسی کا جمع کسی کا کم از کم جمع قلت کا جو ہوتا ہے کم از کم تین سے نو تک ہوتا ہے کسرت کسی کے آ رہی ہے تین سے نو نو سے آگے بے شو فرمایا جو انصار ہیں مہاجرین ہیں۔ سب کے سب سن لو اے نلین اارو المن حکا فرمائے یہ سب کے سب سچے پکے مومن ہیں اللہ رب العزت قرآن میں ان کے ایمان کی گواہی دے رہا ہے لہم مغفرۃن غلی اس کون کریم ایک اور بات بڑی زبردست کہہ دی فرمایا لہم مغفرۃ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپ ان اپنے مریدوں میں سے امتیوں میں سوٹ جائیں گے صحابہ میں سے اٹھ جائیں گے یہ باقی رہیں گے 30 سال تک تقریبا امت کے لیے خلافت علی بن حذیف نبوت قائم رہے گی اس کے بعد بھی صحابہ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر محمد علی صرت و سلام اپ اٹھ جائیں چلے جائیں یہ بات میں رہیں گے ان سے غلطیاں بعد میں بھی ہو سکتی ہیں قران میں بات اب نازل کر رہا ہوں غلطیاں ان سے ہو سکتی ہیں لیکن یاد رکھیے میرے حبیب تیرے صحابہ کا میرے نزدیک یہ مقام اور درجہ ہے ان سے جو بھی غلطی ہو جائے لهم مغفرۃ میں نے ان کو پیش کی معافی عطا کی۔ سبحان اللہ کتنا بڑا مقام اور درجہ عطا کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فینعملو بمسلیما امنتم به فقد اس کے بعد پھر قبل قبلے کے بدلنے کی باتیں نہیں آ گئیں بیت اللہ شریف کے طرف منہ کر لو بیت المقدس سے منہ موڑ لو ادھر آ جاؤ اس طرف منہ کر لو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم پر فخر کیا کرتے تھے یہود کہتے تھے ہمارے قبل کی طرف محمد نماز پڑھتا ہے منہ کر کے میرے آقا آسمان کی طرف منہ اٹھاتے بات دل میں ہوتی زبان پر نہیں آتی تھی محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف مو اٹھا رہے ہیں جاتا نگاہیں اٹھتی ہیں پڑھ جاتی ہیں نگاہیں اٹھتی ہیں پڑھ جاتی ہیں عرش والا مافز ضمیر کو جانتا ہے عرش والا دل کی بات کو جانتا ہے سیند کی بات کو جانتا ہے اللہ نے کہا میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم قَدْنَرَا تَقَلُّ بَا وَجِهِكَ فِي السَّمَاءَ ہم نے تیرے چہرے کا آسمان کی طرف پڑھنا آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ لیا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری زبان پر مطالبہ نہیں ہے سوال نہیں ہے طلب نہیں ہے ترخواست نہیں ہے لیکن ہم تیرے دل کی بات کو مان کر کہتے ہیں کہ اپنا چہرہ بیعت اللہ کی طرف کر لو اللہ حب اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انوار کی لاج رکھی ہے کتنا معزز چہرہ ہے یہ وہی چہرہ ہے جس کے بارے میں ابو طالب کہا کرتا تھا کبھی کبھی وَا بِيَا بِيَا بِيُسْتَسْقَ الْ سمال الیتاما عصمت للعراملی سلخ سفید چہرہ محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم ہم عرص والے کے سامنے پیش کر کے آسمان والے سے بارش حاصل کرتے ہیں سمال الیتاما صرف بارش کی بات نہیں ہے اس میں مخفی بہترین قسم کی سختیں موجود ہیں محمد میں علیہ السلام سمال الیتاما یتیموں کا مرجعما عصمت للعراملی دیوا عورتوں کا محافظ ان کی عصمتوں کا تحفظ کرنے والا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہا کرتا تھا یہ شعر جناب عائشہ صدیقہ نے بات سننے تھوڑی سی باتیں کر کے ختم کر دوں گا جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا ان کے پاس ان کے ابو ابا جان ابو بکر صدیق بے ہوشی میں بے چلے گئے دنیا سے جا رہے ہیں اما جان عائشہ صدیقہ بیٹی ہے ابو بکر کی آنسو بہا رہی ہے بڑی ہی ازن و ملاد ہے اور بہت ہی محمد رسول اللہ کی زودہ مکرمہ کو تکلیف ہو رہی باپ کی جان جا رہی ہو تو پھر بیٹوں کو بیٹیوں کو تکلیف تو ہوا کرتی ہے پاس بیٹھی آنسبہ آ رہی ہے وہی شیر ابو بکر حضرت جناب ابو طالب والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابو طالب نے کہے تھے وہ اس نے اپنے باپ کے لیے پڑھ دیئے حضرت ابو بکر بڑے خوبصورت تھے عطیق اس لیے کہا جاتا تھا ان کو خوبصورت عتیق کے معنی کئی ہیں آزاد چہنم سے بڑا خوبصورت بڑا اچھا یہ سارے معنے اس میں آتے چلے جا رہے ہیں عتیق ان کا لقب تھا وہ کہہ رہی ہے میرا باپ سفید چہرے والا ان کا چہرہ آسمان والے کے سامنے پیش کر کے بارشیں لیتے ہیں یہ ابھی شیر پڑھ رہی ہے صدیق کی آنکھیں کھل گئی کہنے لگی بیٹی نہ مت کہو میرے لیے یہ بات یہ جس ذات اقدس کے لیے کہی گئی تھی اسی کو زیبا ہے یہ صرف محمد کے لیے کہی گئی تھی اسی کے لیے ہے میرے لیے نہیں اللہ حکبت کتنی بڑی عظیم ہستی ہے پھر بھی یہ بات کہہ رہی ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے محمد علیہ السلات اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف کر لو بڑی تکلیف ہوئی یہود کو محمد رسول اللہ فرماتے ہیں یہودیوں کو بڑا حسد ہے قبلہ بدلنے پر نبوت ملنے پر کہ بنی اسم بنی سے نبوت نکلی بنی اسماعیل میں آ گئی اور ایک بات یہ کہ جب ہم امام کہتا امام کے پیچھے آمین کہتے ہیں نا اونچی محمد رسول اللہ نے یہودی بڑا جلتے ہیں میرے آقا محمد فرمایا یہودیوں کی بڑی چرن ہوتی ہے آمین کہنے سے کیوں کہ آمین مہر ہے ساری دعا دی ایک صحابی دعائیں مانگ رہا ہے آقا فرماتے ہیں اس کی دعا قبول ہو گئی ان ختمہ اگر اس نے مہر لگا دی تو صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ مہر کیا ہے فرمایا آمین مہر ہے اور میرے بھائی یہ جو گنگی آمین کہتی ان سے جاتے کے کہو ایسا نہ کیا کرو آمین مہر ہے اونچی آج سے صحابہ کہتے تھے اور حضرت ماں فات شہ خاتہ کہتے ہیں میں نے دو سو صحابہ سے زائد سے ملاقات کی ہے مسجد نبی میں جب ان کے پیچھے نماز پڑتا ولوال والدین امام کہتا ان للمسجد للجتن مسجد گون جاتی مسجد نبوی گلی کوچوں تک آواز پہنچایا کرتی تھی یہ محمد کے صحابی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے چل کر اور باتیں چلتی ہیں فرمایا جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے اس کو مردہ کہا کرو یہ زندہ ہے لیکن تمہارے والی زندگی نہیں ولا کہ لا تشعرون تم شعور نہیں رکھتے زندگی کا یہ زندہ ہو کہتے ہیں زندگی کے ساتھ ہے نہیں وہ یہ زندگی نہیں ہے اس, زندگی اس کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے دوسری آدمی فرمایا ان کو اللہ کے نزی رزق نہیں ملتا ہے پھر فرمایا ان نے صفا وطمہ عمر والے نشانیوں میں سے ہے جو حج کے لیے جاتا ہے عمرہ کرتا ہے کوئی گناہ نہیں اگر ان کا طباف کر لے سائی کر لیتے بعد میں کہا کوئی حرج کی بات نہیں نہ کریں تو اللہ نے بھی اختیار کی بات کہی ہے نا کہ حالانکہ وہ بات ایک بات کا جواب تھی پہلے زمانے میں یہاں بت رکھے ہوتے تھے اشاف اور نا علاقہ اشاف اور نا علاقہ صحابہ اس بنا پر کہتے تھے نا نا اس طرف ہم نہیں جائیں گے وہ ان کی پوجا کرتے تھے نہیں اللہ نے فرمایا نہیں ان کے شاہی کرو تم شائع کرنی چاہیے بلکہ تو قدوم فرض ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر آگے چلیے ایک بات بڑی اہم آ گئی وہ یہ ہے کہ تمہارے لیے حرام ہے کیا المیتا مردار حرام ہےمکو دم دم حرام ہے اور تمہارے لیے وما اللہ, غیر اللہ, جو اللہ کے سوا جس کو پکار دیا جائے نام لے دیا جائے یہ چیز فلاں کے لیے اللہ کے اللہ سوا جس کا نام لے دیا جائے شہرت پکڑ جائے یہ اللہ کے سوا فلاں کے لیے ہے اب اس کو دس ہزار مرتبہ بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کر ذبح کرو وہ حرام کی حرام ہے وہ حلال نہیں ہو سکتی ہے اس کے بعد احساس دیت کے مسائل اگے پھر روزہ کی بات آئی پھر تقویٰ کی بات آئی روزہ کا مقصد کیا ہے تمہارے لیے تقویٰ کی بات ہے تم متقی بن جاؤ پرہیزگار بن جاؤ تقویٰ تمہارے اندر آ جائے کے گزار کوئی چیز قبول نہیں ہوتی ہے پھر اس کے بعد حج کا مسئلہ آیا وہاں بھی فرمایا تم حج کے لیے جاتے ہو جاؤ و تزو ودوا ساتھ لے کے جاؤ لیکن فرمایا فین ز خیر الزاد بہترین سامان ساتھ لے جانا کیا وہ تکوا ہے تکوا ساتھ لے جانا روزے کا مقصد تکوا حج کا مقصد تکوا ہے ساتھ لے جانا یہ تکوا ہے ساتھ لے کے جانا ہے پھر اس کے بعد میں مختصر کر رہا ہوں فرمایا ایمان اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ یعنی حق ادا کرو اسلام لانے کا کوئی بات ادھر کی مان لی کوئی بات محمد رسول اللہ کی مان لی کوئی اپنے وزیروں مشیروں کی مان لی پیروں کی مان لی بزرگوں کی مان لی اس طرح ایمان نہیں ہے ایمان والو مبین اس کے بعد چلتے چلتے اللہ نے فرمایا میرے حبیب محمد علیہ السلاۃسلام عورتوں کے مردوں کے ازدوادی تعلقات ہیں نکاح کی باتیں ہیں اور اس کے ساتھ فرمایا تالاب کی باتیں ہیں اس کے ساتھ ہی فرمایا ایک عورت تمہیں بڑی پسند ہے ہے مشرق ایک مرد تمہیں بڑا پسند ہے بچہ تم نکاح کر دینا چاہتے ہو اپنی بیٹی کا ہے مشرق فرمایا ولا تن مشرق عورتوں سے نکاح نہ کرنا یہاں تک ایمان نہ لائیں ایماندار سے اگر اگر تمہیں پسند لگتی ہوں اس کا حسن بڑا اچھا ہو اور فرمایا اپنے بیٹوں کو اپنے بیٹوں کو تم کسی مشرق کے ساتھ نہ نکاح کر دینا مشرق مومن غلام اپنی بیٹیوں کے لیے پسند کرتے ہو مومن غلام پسند کر لو بہترین خوبصورت لڑکے سے جو مشرک ہے اس سے بہتر یہ ہے الائک یدعونا اللنار فرمائے یہ جہنم کی طرف تمہارے رشتے بلاتے ہیں والله یدعوی الجنت والمغفرۃ بی اسمی اللہ تمہیں بلاتا ہے جنت اور مغفرت کی طرف سے اپنے حکم کے ساتھ نوٹ رکھیے باراتری کی پوجا کرنا ایک بت ہے جس کی پوجا کر رہی ہیں مشرکوں کو سننا کہ انسان نکاح کرنے والے اپنی بیٹی کو کہاں بھیج رہے ہو جہنم کی طرف بھیج رہے ہو کس کا فتوا ہے قرآن کا فتوا ہے جہنم کی طرف رہے ہیں. اپنے بیٹوں کو تم مشرقوں سے مشرقوں میں جا کر رہے ہوں. جہنم کی چلا رہے ہوں. نہ ایسا کرنا پھر اس کے بعد اور بہت سے مسائل عورتوں کے آ طلاق کے آ طلاق کے مسائل میں ایک مسئلہ یہ بھی آ گیا ایک طلاق دے دی دو دے دی تین اکٹھی دے دی ایک ہوتی ہے ایک طلاق کے بعد یہ دو کے بعد اگر عدت گزر جاتی ہے تو پھر طلاق بائنا ہو جاتی ہے چاہے تو جدا ہو جائے اپنا اپنا نکاح جہاں چاہیں کر لیں لیکن اگر واپس لانا چاہیں آنا چاہے اور وہی مرد اس کو واپس لانا چاہے بیات مقد اکٹھی دی ہوئی تین تراکیں ہیں یا ایک دو تراقیں ہوئی ہیں اس کے بعد لانا چاہے فرمایا میرے پیغمبر محمد علیہ السلاط ان کو بتا دو اگر تم طلاق دو ان کو پھر قبل ابنجلنا وہ اپنی کو پہنچ جائیں فلا پھر ان کو اپنے خامدوں سے نکاح کرنے سے مت روکو اگر باہمی میرا مندی کے ساتھ دوبارہ اپس میں میاں بیوی بن رہے ہیں مدرو کون سے ان کو وہ حلالہ کی دلیل پیش کرتے ہیں یہاں حلال یہاں حلالہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ نے کہا مت روکو ان کو اگر اپنے شوہروں سے نکاح کریں حالا میں اپنے شوہر سے نکاح نہیں کرتی غیر سے کرتی ہے یہ اپنا نہیں ہوا کرتا یہاں اپنے شوہروں کی بات ہو رہی ہے غیر کے نہیں ہو رہی غیر کی بات نہیں ہو رہی ہے اور حدیث میں آتا ہے محمد رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ابن عباس کہتے ہیں کہ وعلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکرین خلافت عمر تقلی قطن طلاق حضرت محمد رسول اللہ کے زمانہ میں حضرت بکر کے دور میں عمر فاروق کی ابتدائی ابتدائی دو سارے خلافت کے اندر اکٹھی دی ہوئی تین طلاقیں ایک ہوتی تھیں یہ عمر فاروق کے ابتدائی دو سال میں وہ لوگ اعتراض کرتے بعد میں کیا ہوا پھر مسلم شریف کے اندر ہے عمر فاروق نے دیکھا لو اطراف مذاق بنا لیا انہوں نے ڈانٹ کے طور پر کہا تم تین دو گے ہم تین اقرار دے دیں گے لو جاؤ تین اقرار دے دیں اللہ شان کہتے ہیں عمر فاروق تین اقرار دیتے ہیں ہم کون تم کون روکتے ہو اس بات سے آگے چلیے یہ سطح کے اندر ذکر ہے مست حدیث حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعال ہوں آخر عمر میں تین کاموں پر نادم ہوئے میں نے یہ کام کیوں کیے جو زمانہ رسول میں نہیں تھے ان میں سے ایک طلاق ہے میں نے وہ کام کیوں کیا جو زمانہ رسول میں نہ تھا حضور کے حورمانے تین ایک ہوتی تھی میں نے تین کیوں قرار دے دی انہوں نے رجوع حضرت محمد رسول اللہ خانا صدیق شاہ رحمتہ اللہ علیہ میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا یہی ادیش یہی بات نقل کر رہا تھا انہوں نے دو چار برق اور کھولے کھول کر بتائیے دیکھو کیا لکھا ہے میں حیران ہو کے لکھا ہے کہ تین طرح اکٹھی دے دی جائیں وہ ایک ہوتی ہیں محمد کے سماح صحابہ کا اس پر اجماع تھا اس پر صحابہ کا اجماع تھا اتفاق تھا اکٹھ تھا کہ تین اکٹھی دے دی جائیں تو کتنی ہوتی ہیں ایک طرح ہوتی ہیں اللہ تری شان اس کے بعد چلیئے آگے کم من فیعتن قریرتن غلوت فیعتن کسی وقتن بیدن اللہ اگر حق پرست تھوڑے بھی ہوں اللہ پر اعتماد کامل ہو تو کامیابی ہیں ان کے قدم چونتی ہیں پھر تفضیل بین انبیاء کی بات آئی فرمایا محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں مجھے مت کہو انا خیر میونس ابن متا میں یونس بن متا سے بہتر ہوں یہ مت کہو اب قرآن کہتا ہے اے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تلک الرسول فضلنا بعضہم على بعض یہ پیغمبروں کی جماعت بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت عطا کی ہے منہم من کلم اللہ ان میں سے بعض ایسے جن سے اللہ نے کلام کی ہے ڈائریکٹ اللہ و رفا باب دروازات بازوں کو درجے میں بلند کر دیا کلام کی موسا سے وفا باب دروازہ بعض کو درجوں میں بلند کر دیا مفسرین لکھتے یعنی محمدن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو درجوں میں سب سے بلند کر دیا محمد کے مقابلے میں کوئی نبی نہیں ہے علیہ پھر آپ نے یوں کیوں فرمایا مت کہو انا خیر متہ میں یون نسبتا سے بہتر ہوں محدثین نے کرام کہتے ہیں یہ اس وقت بیان کیا جب ابھی تک آپ کو اپنی فضیلت کا علم نہیں دیا گیا تھا آپ کی سیادت و قیادت کا یا آپ نے انکساری کی بنیاد پر توازوں کی بنیاد پر لیکن جہاں اللہ کا حکم ہو جائے وہاں تو بات سیدھی شادی ہے تو بلد آدم،, آدم کا میں سردار ہوں بنا ابھی علم نہیں دیا گیا تھا دیا گیا تو کہا میں افسر ہوں باقی اس میں کوئی شک نہیں ہے ایک نیکی سات سو گنا تک چلی جاتی ہے ایک نیکی کرو سات سو گنا تک جاتی ہے ایک دانہ زمین میں پھینکو سات سٹے اگے ایک سٹے میں سو دانہ ہے سبحان اللہ اور سات نے اگ گئے پھر اس کے بعد اللہ جس کی, لئے چاہتا جس کی لئے چاہتا ہے اور دگنا کر دیتا ہے چودہ سو بڑھا دیتا ہے پھر سود کی حرمت آ گئی سود منفرد ہو مفرد ہو سود مرکب ہو سب حرام ڈاکٹر فضل الرحمان کسی زمانہ میں ڈائریکٹر تھا اس محکمے کا وہ کہا کرتا تھا سود مفرد درست ہے سود مرکب درست نہیں ہے مفرد مرکب میں فرق کیا ہے مفرد یہ ہے ایک ہزار دیا اس پر ہم دائیسوں پہلیں گے سود کا یہ تو اکیلا سود ہے وہ اس نہیں دے سکا آدمی وہ دائیہ دائیسوں دائی کو بھی اس میں شامل کر کے رقم اصل بنا دیا گیا اب یہ سود مرکب بن گیا ہے اب سود در سود ہے وہ کہتا تھا سود در سود حرام ہے مفرد سود حرام نہیں ہے اللہ نے فرمایا سود ہے ای حرام چاہے مفرد ہو چاہے مرکب ہو یمعک اللہ الربا اللہ سود کو مٹاتا ہے ویمس صدقا اللہ صدقوں کو بہاتا ہے شیطان ایسا ذلیل ہے کہ وہ اہل ایمان کو روکتا ہے خرچ نہ کرنا اللہ کی راہمی تو فقیر ہو جائے گا یا تمہیں فقیری کا واضح دیتا ہے فقیر ہو جاؤ گے یا بے حیائی کا حکم دیتا کہتا کماتے کہ کس لیے ہو مقدمے لڑو بے حیائیاں کرو میں حیائیاں ٹی حیائی وی دیکھو جو مرضی کرو یہ کمائی اسی لیے آتی ہے جب نیکی کا کام آتا ہے کہتا خرچ نہ کرنا فقیر ہو جاؤ گے اللہ کہتا ہے نہیں خرچ کرو میں دس گنا زیادہ دے دیتا ہوں میں اور عطا کرتا ہوں خرچ کرو میں تمہیں اس کے بدلے جنت دے دیتا ہوں پھر آخر صورت میں آ جاؤ لین دین کی باتوں کے بعد آخر صورت میں تشریف لائیے اس میں کچھ آیتیں ایسی ہیں حضرت محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کل میں نے ذکر کیا تھا آسمان سے ایک فرشتہ نادل ہوا دروازہ کھٹکا جبریل پاس حاضر خدمت تھے محمد رسول اللہ کے سر سر آسمان کی طرف دیکھا یا رسول اللہ آج یہ دروازہ وہ کھلا ہے جو اب تک جب سے بنا ہے کھلا ہی نہیں ہے تہلی منطبہ کھلا ہے اور اس میں سے وہ فرشتہ آ رہا ہے جو آج تک زمین پر نہیں آیا تھا وہ فرشتہ آیا السلام علیکہ یا رسول اللہ اے اللہ کے برمبر سلام میں آپ کو دو نور دو نوروں کی بشارت دینے کے لیے آیا ہوں دو اب ابشر بھی نور دو نوروں کی بشارت دے رہا ہوں ایک سورت فاتحہ ہے ایک خاتمہ سورت البقرہ کا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا میرے حبیب آپ کی امت کے لوگ آپ لوگ اس کا ایک ایک جملہ پڑھتے چلے جائیں میں ساتھ ساتھ قبول کرتا چلا جاتا ہوں ایسے عظیم الشان جملے ہیں آخری آیت کے یہ میں ساتھ ساتھ قبول کرتا چلا جاتا ہوں فن سن انتمولانا تو ہمارا مولا ہے انتمول تو ہمارا مولا ہے اللہ اکبر، اے اللہ ہمیں معاف کر دے اے اللہ ہم پر رحم فرما دے اے اللہ تو ہمارا مولا ہے مولا کے کیا معنی ہوں گے تم ہمارا مولا ہے معنی سردار مولا کے معنی دوست کے بھی ہیں سردار کے بھی ہیں چچ آزاد بھائی کے بھی ہیں آزاد شدہ غلام کے بھی ہیں سب معنی مولا کے آتے ہیں حضرت علی کو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے علی منکن تولا فعلی مولا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے علی مولا کہنے میں جرم نہیں ہے کیونکہ معنی بدل جاتا ہے جب لفظ مولا کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے تو اس کے معنی حمایتی کے ہیں مددگار کے ہیں اس کے معنی یہ ہوتے ہیں جب ہماری طرف نسبت مولانا اس کے معنی دوست کے ہو جاتے ہیں مولانا ایک چار پیسے کے مولوی کو مولانا کہتے ہو مولا کہتے ہو نا تو علی کو مولا کہتے ہوئے کو لرتے ہو اہل حدیثوں مولا نہیں مولویوں کہتے ہو علی کو مولا کہنے سے لرتے ہو علی بھی وہی مولا ہے معنی ہے میرے حبیب محمد علیہ السلام انتو بتا دو میں جس کا مولا ہوں جس کا دوست میں محمد ہوں اس کا دوست علی ہے اس کا علی دشمن ہو سکتا سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلیم الحمدللہ رب العالمين بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دین اللہ محترم حضرات کل کل حاضری نہیں دے سکا تھا میری طبیعت تو جیسی تھی تھی اصل بات یہ ہے کہ گاڑی نے ساتھ چھوڑ دیا تھا اس لیے نہیں آ سکا تھا میں آج میں انشاء شاء اللہ صورت عل عمران کے بارے میں کچھ عرض کر رہا ہوں اللہ کی توفیق کے ساتھ اللہ نے عمل کی شہادت سے بہراور فرمائے یہ صورت بڑی عظیم الشان صورت ہے اس کی بڑی تعریف محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے آتی ہے سب سے پہلی بات یہ ہے عیسائی محمد رسول اللہ کے پاس آئے مسجد نبوی میں ساٹھ افراد کا یہ وقد تھا ان میں سے سربراہ بدہ چند تھے جنہوں نے بات کرنی تھی حضور علیہ السلات والسلام کی مسجد میں پہنچے تو ان کی نماز کا وقت ہوا آپ نے فرمایا نماز پڑھ لی ان اپنے طریقے سے نماز پڑھی پھر گفتگو کا آغاز ہوا حضور نے فرمایا اسلمو مسلمان ہو جاؤ تم کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلم قبل ہم تو تجھ سے بہت دیر پہلے کے مسلمان ہو چکے ہیں اب اسلام کی کون سی بات ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کی اولاد ٹھہراتے ہو صلیب کی پوجا کرتے ہو خنزیر کھاتے ہو یہ کہاں کا اسلام ہے اللہ کی اولاد ٹھہراتے ہو کہتے ہو کہ اللہ کا بیٹا ہے مسیح ابن اللہ ہے حالانکہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں نہ اللہ کو اولاد کی حاجت ہے تو وہ کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فمن ابو پھر اس کا باپ کون ہے عیسیٰ کا علیہ سلاۃ والسلام آپ نے فرمایا تم جس کو باپ کہتے ہو بیٹا تو پھر باپ کا باپ سے مشابہت رکھتا ہے مشابہت یہاں کیسی ہے اللہ حی ہے زندہ ہے عیسیٰ کو موت ہے تم مانتے ہو انہوں نے کہا ہاں موت آئے گی اس کو اللہ قائم رہنے والا ہے عیسیٰ قائم نہیں رہ سکا نہیں رہ سکے گا تو اللہ سے مشابہت تو نہ ہوئی اللہ تو قائم رہنے والا ہے زندہ ہے ہمیشہ کے لیے زندہ ہے تو پھر کیسے اللہ کا بیٹا ہوا یہ باتیں چل رہی ہیں میرے آقا مرشد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلاط والسلام اللہ کا پیغمبر ہے تو عیسیٰ علیہ السلات والسلام سب چیزوں کا علم نہیں رکھتے اللہ رکھتا ہے ہر چیز کا عالم ہے اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلاط والسلام سے بہت کچھ مخفی ہے اللہ کو ہر چیز پر اختیار ہے عیسیٰ کو ہر چیز پر اختیار نہیں ہے یہ سب باتیں چلتی رہی تو پھر کہنے لگے روح اللہ کلیمت اللہ محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتیں بیان فرمائیں لیکن وہ مانے نہیں اس وقت یہ آیتیں نازل ہوئیں اللہ نے فرمایا میرے حبیب محمد علیہ اللہ وسلم ان کو بتا دو علی فلا میم اللہ لا الہ اللہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے صلیب سلیب کی پوجا کرنے والوں سلیب کوئی چیز نہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے سلیب کی پوجا کر کے تم نے مان لیا کہ عیشہ کو موت ہے تم کہتے ہو عیسیٰ صلیب پہ چڑھ گیا موت ہوئی نہ پھر اللہ کو تو موت نہیں ہے اللہ اللہ میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کو انہوں نے قتل نہیں کیا وما صلاب نہ انہوں نے شریف پر چڑھایا ہے آگے فرمایا وما قتل یقینا یقینی بات ہے کہ انہوں نے قتل نہیں کیا ہے برفعہ اللہ اللہ اللہ نے اس کو اپنی جانب اٹھا لیا ہے عیسیٰ علیہ سلاۃ والسلام آئیں گے دنیا میں لئین ذیل نفی کو مبن مری حکام حاکم ہوگا عادل ہوگا زمین پہ اترے گا عیسیٰ علیہ والسلام زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسا کہ وہ ظلم و ستم سے بری ہوئی ہوگی عیسیٰ دجال کا قاتل ہوگا باب لد عراق کے حصے علاقے میں باب لدھ ہے جہاں عیسیٰ علیہ سلاط وسلام کو قتل کرے گا اور محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلاطلام نکاح کریں گے چالیس سال زندہ رہیں گے یو لد کے بچے ہوں گے اور عیسیٰ علیہ السلاط والسلام کس کی نبوت کی بات کر رہے ہوں گے اور کس کا دین پیش کر رہے ہیں عیصٰ علیہ السلاط والسلام محمد کی نبوت کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنا نہیں حضور فرماتے ہیں جب فوت ہوگا تو پھر میرے ساتھ میری قبر میں دفن ہوگا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہاں یہ فرمایا کہ بھائی عیشا علیہ السلات والسلام کو تو موت ہے تم بھی مانتے ہو صلیب کے قائل ہو یہ سب کچھ ہے کہ اللہ تو وہ ہے القیوم جو زندہ قائم رہنے والا ہے اس کی آگے چل کے فرمایا اللہ علیہ شعر اس پر کوئی چیز مخفی نہیں اللہ پر عیشا پر بہت کچھ مخفی ہے اور آگے فرمایا یہ وہ کتاب ہے من آیات تم محکمہ تم ہن کتاب وہ کرو اللہ فرماتے ہیں اس میں کچھ ہے یہ پیچھے پڑتے بغا سکون افر علم جو مضبوط علم والے ہیں وہ کہتے ہیں كل من عند ربنا آمنا به ہم اس کے ساتھ ایمان لاتے ہیں اب یہاں ایک چھوٹا سا نکتہ ہے راسخون خون پھر بعض لوگ کہتے ہیں تقلید بڑی اہم چیز ہے راسخون خون پھر لفظ بتاتا ہے یہاں دو پارٹیاں اللہ نے بیان فرمائی ہیں ایک وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ٹیڑ ہے اور دوسری وہ پارٹی ہے جو مضبوط علم اور عقیدہ مضبوط رکھتی ہے دو پارٹی ہیں صرف منطق کی ایک کتاب ہے سلم العلو اس کی شرح ہے ملا حسن تصورات کی حمد اللہ شرح ہے اس کے تصدیقات کی ملا حسن میں ذکر ہے یہ وہ کہتے ہیں علم کے کئی مرتبے ہیں کئی درجات ہیں علم کے ان اقوا مراتب الانکشاف علم کے مضبوط درجوں میں سے کیا ہے ال یقین ذرا توجہ سے بات سننا ہی. منتقی لوگ کہتے ہیں ان ناقوا مراتبل انکشاف علم کے درجوں میں سے سب سے بڑا طاقتور درجہ کیا ہے علی عقید ایمان جس کو کہتے ہیں آپ سمل جہل المرکب پھر اس کے بعد درجہ جہل مرکب کا جہل مرکب کہتے ہیں کہ انسان خود جاہل ہو اور سمجھے اپنے آپ کو عالم ایک یہ جہالت دوسرا سمجھنا عالم یہ جہالت ہوگی ڈبل جہالت ہوگی جاہل مرکب اس کو کہتے ہیں جہل مرکب سے نیچے چل کے کہتے ہیں سمت تقلید پھر درجہ تقلید کہ آپ سوچیں درجہ تقلید کا کس سے نیچے آ گیا جاہل مرتب سے نیچے ہمیں کہتے ہیں یہیش لوگ قرآن, و سنت, قرآن و سنت کی باتیں کرتے نہ ان کو منطق آتی ہے نہ فلسفہ آتا ہے منطق اور فلسفہ ان کا ساتھ بھی نہیں دے رہا ہے منطق یہ کہتی ہے کہ سب سے بڑا درجہ اہم درجہ قوی درجہ علم کا کیا ہے الیقین۔ یقین سمل جہن المرکب سمت تقلید حاشیے پہ بھی ایک مقد لکھتا ہے وہ کہتا ہے التقلید علم و علم یقن راس بات یہاں کرنی تھی دوسرا آشے لکھنے والا لکھتا ہے التقلید تقلید و یفید و انکان غیر راس بات ایک ہی ہے تقلید فائدہ ضرور پہنچاتا ہے علم کا حصہ ضرور ہے اگرچہ اس میں رسوخ نہیں مضبوطی نہیں ہے اللہ نے دو پارٹیاں رکھی ہیں ایک راسک فلم ہے ان کے مقابلے میں کون ہے اللہ کلو جن کے دلوں میں راسک فلم جس میں رسوخ نہیں ہے وہ کیا ہے جن کے دلوں میں ہے ہے یہی تیڑ ہے کہ آقا کا کلمہ پڑھا اور بات کسی اور کی مانتے پھر رہی یہی ٹیڑھ ہے اس سے بڑھ کر ٹیڑھ اور کوئی نہیں ہو سکتی ہے بہرات یہ ایک بات تھی آگے چل کے فرمائے عند دین کیا ہے اللہ کے نزدیک اسلام ہے اب یہ سوچنا ہے اسلام وسما کمن مسلمین اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اگر اس زمیر کو ابراہیم کی جانب کرتے تو ابراہیم علیہ السلط السلام نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اب کئی مسلمین پارٹی والے بھی ہیں وہ کہتے ہیں لدیث کہلان غلط ہے حنفی سب بات کچھ نہیں ہے کئی ہیں ایسے اندین اللہ اسلام کوئی کہتا ہے میں حنفی ہوں تو اس کی نسبت ابو حنیفا کے جانب میں ہے ایک امتی کی طرف ہے کوئی کہتا ہے میں شافی ہوں شافی کی طرف کرتا ہے کوئی کہتا ہے میں مالکی ہوں حملی ہوں اپنی امام کی طرف نسبت کرتا ہے بات دیکھ رہی ہے کہ حدیث کیا چیز ہے اہل حدیثوں نے اہل حدیث کہنا ہے حدیث کیا چیز ہے یہ نام کب سے چلا ہے اسلام عبارت حدیث سے ہے اسلام عبارت حدیث سے ہے حدیث کا لفظ قرآن پر بھی بولا جاتا ہے اور محمد اکرم صحیح کے فرمان پر بھی بولا جاتا ہے حدیث دونوں پر بولا جا رہا ہے فب آئی حدیث بَعْدَهُ <يُمِّنُن> یہ اللہ کی حدیث کو چھوڑ پر چھوڑ کر اللہ کی حدیث کو چھوڑ کر کس کو مانو گے وہ منسلہ حدیث اللہ سے بڑھ کر حدیث بھی بات میں سچا کون ہے ذرا توجہ فرمائے اس بات کی طرف حدیث قرآن بھی ہے اور حدیث سنت بھی ہے صاف ستھری بات ہے یہ اب حدیث سے نفرت کون کرتا یہ کافر قرآن سے نفرت تو کافر ہی کرے گا دوسرا تو نہیں کر سکتا محمد رسول اللہ کے فرمان سے نفرت کافر کر سکتا ہے دوسرا نہیں کر سکتا ہے صاف بات ہے یہ اندین آئند اللہ اب حدیث کا لفظ چلا کیوں لوگوں نے تو اپنے بستیوں کی طرف دیہاتوں کی طرف اپنے اماموں کی طرف بزرگوں کی طرف دین کی نسبت کر لی اہل حدیث نے حدیث کی طرف کی یہ حدیث کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں کیا ہے یہ سمجھنا ہے سوچنا ہے یہ اِنَّ اندین آئند اللہ اسلام اور اسلام کا یہ حدیث کیوں کہتے ہیں حضر تم نے فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے مسجد نبوی میں دیکھا قرآن حدیث پڑھنے پڑھانے والے بیٹھے ہوئے ہیں حدیث پڑھی پڑھائی جا رہی ہے یہ کہا لکھا ہے میزان شاہانی علامہ شعرانی حنفی رانی یہ بات نقل کی ہے میزان کے اندر وہ کہتا ہے انہوں نے فاروق تشریف لائے اور فرمانے لگے اے لوگوں ان قریب تمہارے پاس لوگ آئیں گے جو تمہارے ساتھ جھگڑا کریں گے بے شبہ قرآن کے مشبہات پیش کر کے یہی بات آئے گی بہارو متأث قرآن کی مشبہات یعنی شبہ والی باتیں جن میں شبہ ہو سکتا ہے پنڈلی کیا ہے یہ کیا ہے وہ کیا ہے رب کی یہ باتیں پیش کر کے جھگڑا کریں گے وہ تم سے شبہات قرآن حضرت میرے فاروقی تم نے ادھر ادھر سے جواب نہیں دینا محمد کی سنت سے جواب دینا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کیوں وہ فرماتے ہیں سب سے بڑا عالم میرے نزدیک عالم بکتاب اللہ اللہ کی کتاب کا جاننے والا کون ہے اصحاب السنن سنتوں والے ہی جانتے ہیں خطابی نے آگے لکھا ہے اصحاب السنن سے مراد کیا وہ کہتے ہیں اصحاب السنن سے مراد اصحاب الحدیث ہیں حدیث والے ہی جان سکتے ہیں دوسرے جان نہیں سکتے ہیں عمر فاروق سے رفت چل رہا ہے آگے چلیے ذرا پھر موقع ہے قاضی ابو یوسف جو حنفیوں کا سرتاج ہے انہوں نے فقہ حنفیہ کو رائج کیا بحثیت جسٹس ہونے کی فیصلوں میں رائج کیا انہوں نے وہ قاضی ابو یوسف باہر نکلے تو دروازے پہ الحدیث کی پارٹی کھڑی تھی کہنے لگے الحدیس ہو تم یہاں ہو سن لو بات, بات میں کریں گے کس لیے آئے ہو کیا ہوگا میرا ایمان ہے کہ اس وقت روئے زمین پر آسمان کے نیچے تم سے بہتر کوئی جماعت نہیں ہے اللہ اکبر قاضی ابو یوسف کہتا ہے تم سے بہتر روئے زمین پر اہل سے بہتر کوئی جماعت نہیں ہے اللہ اکبر پھر اس سے آگے نہ چلے قاضی عبداللہ ابن مبارک یہ بھی قاضی اما ابونیفا رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد ہے قاضی ابن مبارک اگرچہ یہ اہل حدیث ہیں لیکن شاگرد ان کے ہیں وہ کہتے ہیں اگر میں ابو حنیفہ سے فقہ نہ سیکھتا تو فقہ مجھے آتی نہ کہیں سے فقا کے امام ہیں بہت تعریف کرتے اپنے استاد کی قاضی ابن مبارک کہتا ہے کہتا ہے مجھے اللہ کی قسم قیامت کے دن پل سرات پر صحیح سلامت گزرنے والی جماعت اگر ہوگی کوئی اسبت الناس یا اصحاب وہ کہتا ہے صرف اہل حدیث اس پل سے گزر سکتے ہیں اور کوئی نہیں باقی صاحب علی وہ کنڈے الٹے لٹکے ہوئے ان کے ساتھ لٹ کر جہنم میں کباب بنتے پھریں گے لیکن اہل حدیث کی جماعت یہ صحیح سلامت آگے گزر جائے گی کیونکہ محمد و رسول اللہ کی اطاعت کے پردے میں لپتے ہوئے آگے جا رہے ہیں اللہ اکبر کیسی عظیم الشان بات ہے یہ اِنَّ دِينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے اسلام عبارت ہے قرآن اور سنت سے اس لئے بڑے بڑے مفکرین امت نے کہا ہے وَمَن نُورُ إِلَّا فِي الْحَدِيثِ وَأَهْلِهِ نور اگر تلاش کرنا چاہتے ہو۔ تو آؤ حدیث میں سے نور ملے گا ان قرآن اور سنس میں سے اور اہل حدیث میں سے ہر جماعت اپنے اپنے مفادات کی پابند ہے اپنے امام کی پابند ہے لیکن یہ جماعت ساری کائنات کے اماموں کو چھوڑ کر ایک امام محمد کی غلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ منور حدیثیم ازلم جب گٹا ٹو بندھیرے گمرائی کے چھا گئے ہوں گے اس وقت صرف اور صرف نور ملے گا تو کہاں سے ملے گا حدیث اور حدیث سے ملے گا میرے بھائی اہل و حدیثوں نے اگر کوئی مسئلہ بیان کیا ہے حدیث کا قرآن کا سنت کا رفاعدہ کا, فاتح کا کیا خیال ہے یہ اپنے مفاد کے لیے پیش کرتے ہیں ان کو تو گالیاں ملتی ہیں لوگ ان کو بہت بہت کچھ تنز, تیر, تنز کے بڑے بڑے تیر و نشر پھینکے جاتے ہیں بہت کچھ ہوتا ہے ان کے خلاف بہت کچھ حرض ہوتی ہے کیا ان کی تعریف ہوتی ہے ان کا عمل یہی سب سے بڑا ہے محمد رسول اللہ کی بات پیش کرتے ہیں اگرچہ ان کو گالیاں مل رہی ہیں میں نے اپنے شہر مولانا اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ کو دیکھا ڈسکے میں خطبہ نہیں رہے تھے خطبہ کے لیے گئے عربی خطبہ پڑھا آیت پڑ لی اس کے بعد پانچ چھ منٹ تک آنسو بہتے رہے جب سکون ہوا تھوڑا سا تو فرمانے لگے یا اللہ تیرے نبی کی بات پیش کرتے ہیں لوگ گالیاں دیتے ہیں ہم تو بڑے ہی بے عمل ہیں ہم تو بڑے ناقص ہیں ہمارے بڑے ہم اندر عیب ہیں موجود ہیں اگر یہی عمل تو قبول کر لیتے نبی کی بات پیش کرنے پر ہمیں گالیاں ملتی ہیں شاید ہمیں جنت مل جائے گی لیکن یقیناً ملے گی جنت یہ بات چلائی آگے چلیے پھر اس سے تھوڑا سا آگے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بیان فرمایا حضرت مریم صدیقہ عطیفہ طاہرہ طیبہ یہ ایک منت تھی ماں کی مائی کی منت تھی وہ کہہ رہی تھی میں تیرے بیت المقدس کی خادم بنا دوں گی جو میرے پیٹ میں ہے محررن فتقبل منی میں خادم بنا دوں گی جب فلما وضعتها جب پیدا ہوئی جنا اس نے جنم دیا تو کیا تھا وہ لڑکی تھی و اللہ بما وضعت اللہ جانتا ہے کیا ہے اللہ کہتی یا اللہ انی وضعتها ہے انسان میں نے تو لڑکی کو جنم دیا ہے لڑکیاں تو خادم نہیں بنا کرتی ہیں بیت المقدس کی مسجد کی یہ تو لڑکی ہے کیا کروں میں؟ قرآن کہتا ہے اللہ نے اس کی منت کو قبول فرما لیا یہ دو بچے ہیں کائرات میں جن کو شیطان نے نہیں چھوا کون سے مریم اور اس کا بیٹا عیسا محمد رسول اللہ فرماتے ہیں ہر بچے کو شیطان نے چٹکی لی ہے وہ روتا ہے اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں الا مریم و وابنها اس کا بیٹا یہ دونوں اس چٹکی سے لمس سے پاس کیونکہ انی ویزوھا بکا من الشیطان فذریتها من الشیطان الرجیم انہوں نے مننت مانتے ہو یہ کہا تھا یہ ایک وقت آیا یہ قبول ہو گئی خالو کے پاس رہی تربیت ان کی ہے اور بند ہے اندر عبادت میں مصروف ہے جہاں کوئی نہیں جا سکتا ہے تو حضرت زکریا علیہ السلام اندر داخل ہوئے وجد عند حارس ق وہاں دیکھا تو پھل تھے بے میں پھل تھے دیکھ کر کہنے لگے اے مریم ان لکی ہذا یہ کہاں سے آئے ہیں قالت هو من عند اللہ. یہ کہاں سے آیا ہے اللہ کی طرف سے آیا ہے جو ماں باپ عزت والے ہوتے ہیں وہ پوچھا کرتے ہیں بیٹی کہاں سے لائی ہوئی ہے چیز کہاں سے آئی ہے چیز حالانکہ بند ہے کوئی راستہ جانے کا نہیں ہے غیرت مند ماں باپ پوچھا کرتے ہیں دوسرے نہیں بزار سے کے لیا ہے کہاں سے ہے کسی نے اللہ بہت اللہ کی جانب سے ہے اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ ایسی بیٹیاں سب کو دے اور ان کے بیٹیاں بنا دے ان اللہ بغیر حساب ما کھڑی ہو کے دعا مانگ اللہ مجھے بھی تو عطا کر پھل بے موسم پھل مجھے بھی دے دے موسم تو نہیں ہے اللہ نے کہا تجھے بھی دے دیتے ہیں اللہ نے یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت دے دی اس کے اگے چلتے چلتے عیسیٰ علیہ الصلوۃ کے بارے میں اللہ نے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا عیسیٰ کیا جی وہی جو پہلے عیسائیوں کا مناظرہ ہے عیسیٰ کیسے آیا؟ کس, آیا کس طرح آیا کس طرح پیدائش ہوئی ماں سے باپ سے نہیں باپ نہیں تھا عیسیٰ کا اللہ نے فرمایا انم انما مسلۂ عیسیٰ ان اللہ ک مسلۂ آدم عیسیٰ کی مثال اللہ کی نظر کیسے ہے جیسے آدم کی مثال ہے۔ خلقه من ترآ آدم کو مٹی سے بنانا اس کی ماں ہے نہ باپ ہے عیسیٰ کی تو ماں ہے ماں باپ کے بغیر بنا سکتا ہوں تو ماں سے نہیں پیدا کر سکتا کر سکتا ہوں۔ نذران کے بڑے بڑے عیسائی محمد رسول اللہ سے مباہلے کے لیے آئے لیکن سب بھاگ گئے۔ کوئی مباہلے میں نہیں آئے میرے آقا محمد رسول اللہ نے فرمایا آؤںم <سؤال> انہ کے سامنے گڑ گل گڑاتے ہیں پھر آؤ مبہلا کر لیتے ہیں ہم اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کو بلاتے ہیں تم اپنے بیٹوں بیٹیوں کو بلا لو بیٹیوں, بیٹیوں کو بلاتے ہیں محمد رسول اللہ نے کن کو بلایا تھا فاطمہ رسول حسین علی کو بلایا تھا ان کو بلا لیا تھا مقابلے میں اللہ یہ الگ بحث ہے اس کو چھوڑ دیں. پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا یہودی کہتے ہیں ہم ابراہیم ہی ہیں عیسائی کہتے ہیں ہم ابراہیم ہی ہیں ان کا مذہب جوڑ ان کا کوئی نہیں ان کے ساتھ یہودیت عیسائیت ابراہیم کے بعد آئی تو یہ تورات بعد آئی انجیل بعد آئی تو ابراہیم یہودی عیسائی کیسے ہو گئے اللہ تبارک اللہ تعالی رب العزت نے اس کے بعد فرمایا اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء میں سے عیسی کا ذکر بھرپور کرنے کے بعد جناب محمد کا ذکر فرمایا جو عیشا کے بعد آئے ہیں. پھر کیسے ذکر فرمایا فرمایا ہم نے عالم ارواح میں دانشوروں کی کانفرنس کی اہل علم کی یعنی انبیاء کو اکٹھا کیا اکٹھا کر کے فرمایا لما آتے ہی من کم کتابی محکمہ. جب تم یہ کتاب مل جائے حکمت مل جائے نبوت مل جائے پھر تمہارے پاس ایک پیغمبر آئے گا محمد صلح. ایک پیغمبر آئے گا مجارت رسول مصدق المام وہ تمہارے پاس جو دین ہے اسی کی تصدیق کرے گا نیا مشن نیا پروگرام نہیں لائے گا بات سمجھنے کی ہے نیا پروگرام نہیں ہوگا تو اعزاز کس بات کا کتنا بڑا اعزاز ہے پروگرام بھی وہی ہے مشن بھی وہی ہے لیکن جب وہ آج آئے تم امام نہیں رہو گے محمد کے مختدی بننا پڑے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا بڑا اعزاز ہے لما آتے من کتاب اکم رسول اکم اللہ عیسا نے آج ہی سبق پڑھ لیا تھا علمر جب میں قیامت کے قریب آؤں گا دوبارہ زمین پر تو میں محمد کی نبوت کی موجودگی میں اپنی نبوت نہیں چلا سکوں گا وہ آئیں گے تو نبوت کا جھنڈا محمد کا اٹھائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم کئی ایسے بیوقوف اور احمد لوگ ہیں جنہوں نے لکھ دیا ہے عیسا علیہ السلام تشیب لائیں گے تو وہ حلفی ہوں گے مقلد ہوں گے جہالت ہے یہ نبی ہو کر تم کہتے ہو مجتہد کسی کا مقلد نہیں ہوا کرتا اور نبی ہو کر مقلد ہوگا کیسی زبردست بات ہے تمہاری کہ وہ آئیں گے تو حلفی بن کر آئیں گے اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ عیشا آئے گا تمہاری حالت اس وقت کیا ہوگی جب جماعت کرانے والا تم میں سے ہوگا اور عیشا اس کے پیچھے نماز پڑی ہے. ہے کون بات کہتے ہیں وہ امام مہدی ہیں محمد اللہ شان. تمہاری حالت کیا ہوگی عیشا آئے گا وہ امام امام تم میں سے ہوگا پہلے مختی بنے گا بعد میں امام بنے گا لیکن امام کیسا ہوگا کہ محمد رسول اللہ کے دین کا امام ہوگا نبی کا جھنڈا لے کر آئے گا علیہ السلاۃ والسلام حضرت ابو رضی اللہ تعالی وہ بیا فرما رہے تھے کہ عیسیٰ اسلام آئیں گے قرآن حکیم نے کہا عیسیٰ آئے گا شہید نہیں شہید نہیں کیے گئے قتل نہیں کیے گئے آسمان کی طرف اٹھا دیے گئے ہیں تو جانے لگا نا کوئی آدمی مسئلہ پوچھ کے نبی قبل میں ہوتی اہل کتاب تمام کے تمام عیسیٰ کی موت سے پہلے مسلمان بن جائیں گے یہ ادیوں کا عیسیٰ قاتل ہوگا خنزیر کا قاتل ہوگا یکسر الشریف سلیب کا توڑنے والا ہوگا عیسیٰ یہ سلیب لیے پھرتے ہیں سلیبی دینگوں والے حضرت عیسیٰ آئیں گے سلیب کا توڑنے والا ہوگا عیسیٰ اور یہودی کا قاتل ہوگا حضرت عیسیٰ علی صاحب صاحب کے قاتل ہوں گے وہی بات پہلے جو ہے تم خنزیر کھاتے ہو سلیب کی پوجا کرتے ہو ان سب کا خاتمہ کرنے والا ہوگا جناب عیسہ علیہ السلط وسلام ابو الرحمدی اللہ تعالیٰ نے جب یہ پڑھ دی نا وہ کتاب اللہ علیہ امین نبی ہی قبلم ہوتی فرمانے لگے اب اب تمہاری مرضی خوشی ہے تمہاری مسئلہ تو صاف ہو گیا ہے اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے اے میری امت کے لوگوں محمد رسول اللہ کو رمایا آپ امت سے کہہ دے اناس لل بے بک مبارک مبارکا اللہ العالمین سب سے پہلا گھر جو دنیا میں رکھا گیا بنایا گیا وہ کون ہے لل بے بک مبارک جو مکہ میں ہے بابرکت بعض نے کہا ہے مکہ سارے شہر کو کہتے بکہ سے بیت اللہ کا نام ہے بعد میں کہتا دونوں نام ایک دوسرے پر بولے جا سکتے ہیں اللہ یہ ہدایت کا باعث ہے اس کے بعد فرمائے وا تسیم ایمان والو اللہ جمیا ایس طرح اس سے درنے کا حق ہے وَلَا تَموتُنَّ وَأنتم مسلمون تمہیں اسلام کی حالت میں موت آنی چاہیے بحبل اللہ وَلَا تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اکٹھے ہو کر پھر قوالیت اختیار نہ کرنا میری بات سنی اب ایک اللہ کو ماننے والے ایک نبی کو ماننے والے ایک کتاب کو ماننے والے ہیں دی فرقا variedad کیوں ہوں کیوں مختلف مذاہب پیدا ہو جائیں وہ تو ٹھیک ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے اگر بہتر فرقے میری امت کے 73 فرقے ہوں گے کلهم في النار تمام کے تمام جہنم میں ہو جائیں میں جائیں گے الا ملت واحده مگر ایک جماعت محمد رسول اللہ فرماتے ہیں ایک جماعت جنت میں جائے گی قیل و منھم یا رسول اللہ یا رسول اللہ وہ کون ہیں وہ کون ہیں حضور نے فرمایا وہ وہ ہیں ما انا علیہ جس مسلک پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں اس کو ماننے والے جنتیاں باقی سب کے سابر کل النار. آپ بتا سکتے ہیں کیا محمد رسول اللہ کے دور میں تقلید موجود تھی تقلید آئی کہیں سے کوئی نہ ابو نہ امام تھا نہ تقلید ہوئی امام تو محمد رسول اللہ ہے لیکن محمد الرسول اللہ کی تقلید کا حکم نہیں دیا اللہ نے فرمایا اے کائنات والو میرے نبی کی اتعد کرو تقلید نہیں اداعت میں برہان ہے دلیل ہے حجت ہے اور تقلید میں برہان دلیل حجت نہیں ہے فرمایا میرے نبی کی بات مانو جو علی وجل البصیرت آئی ہے دلائل کے ساتھ ہے اس میں کوئی اندھیر نگلی نہیں ہے اللہ تری شان اللہ کا پیغمبر ہے اور اللہ کہتا میرے نبی ان سے کہہ دو قُلْ هَذِهِ سَبِيْلِي اَدْرُوِ الٰلَّهِ عَلَى بَسُوِلَةٍ آنَا وَمَنِ تَ میں تمہیں بلا رہا ہوں اللہ کی طرف یہ میری راہ ہے میں میری راہ ہے میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں میں اور کون جو میرے پیروکار ہیں کس طرح دعوت دے رہے ہیں کیسی دعوت دے رہے ہیں دعوت اللہ کی طرف دے رہا ہوں اللہ کے دین کی طرف لیکن اللہ <سؤال> بس انا آنا عامانی میں بھی بصیرت پر ہوں میرے پیروکار ماننے والے بھی <سؤال> بصیرت پر اندھے نہیں ہیں مانا تقلید کا مو... وہاں کوئی موسم نہیں رواج نہیں بلکہ تقلید کا خاتمہ کرنے کے لیے اللہ نبیوں کو بھیجا ہے تقلید ختم کر دی گئی کون ہے جس کی تقلید کرو گے تم ابلکان ابا اباؤ اجداد کی تقلید کرتے ہو ولا ولاحدول فرمایا دوسری جگہ ولا لایادول اور بے علم جاہل ان کی تقلید کرتے ہو میرے نبی کی میرے نبی کے دین کی موجودگی میں نبی کریم محمد کی موجودگی میں بڑے بڑے عالم آ جائیں بڑے بڑے عقل مند آ جائے ان کی بات نہیں مانی جا سکتی تم بے علموں کی, کی بھی نہیں مانی جا سکتی ہے معلوم ہوتا ہے وہاں تقلید نہیں تھی. وہاں محمد رسول اللہ کی اتباع تھی میرے نبی کی اطاعت تھی. وہ بات یہاں نہیں ہے فرمایا فرقہ واریت کون کرتا ہے جو دین سے پیچھے ہے میں تبلیغی اجتماع میں چلا گیا بچپن میں وہاں جا کر ایک بات ہو گئی وہ بیان کر رہے میں نے کہا بھائی ایک بات میں بھی کرنا چاہتا ہوں کرو میں نے کہا نماز محمد و رسول اللہ کے طریقے کے مطابق پڑھا کرو وغیرہ قبول نہیں ہوگی حضور سناتے سلو کمارو تمونی وسلی جب رفائی کا تذکر کیا کہنے لگی اختلافی مسائل یہاں کرتے میں نے کہا بات سنو میری بات سن لو پہلے بعد میں کرنا یہ ہے محمد کی بات صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے رب کی قسم محمد کی بات میں کوئی اختلاف ہو سکتا نہیں ہے اختلاف وہ بے ایمان کرتا ہے جو اس بات کو مانتا نہیں ہے اختلاف تو اس نے کیا ہے جو بانتا نہیں ہے میرے نبی کی بات میں تضاد نہیں ہے اختلاف نہیں ہے قرآن میں تضاد نہیں ہے اختلاف نہیں ہے اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اختلافاً کثیراً میرے بھائیو قرآن حکیم نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ اتفاق کر لو اتحاد کر لو اِنَّ اِلَاہَكُمْ وَاہِدٌ خود میں حجت میں حضور نے فرمایا تمہارا معبود ایک ہے و نبی تمہارا نبی ایک ہے واحد تمہاری کتاب ایک ہے و تمہارا باپ ایک ہے اب یہاں پوچھا جائے کسی کو تیرے باپ کتنے ہیں وہ تھپڑ مارے گا کیوں جی باپ ایک ہے نا تیرے باپ کتنے ہیں پوچھا جائے تھپڑ مارے گا اگر باپ دوسرا گواہ نہیں کر سکتا تو خدا کی قسم اللہ کے مقابلے میں اللہ بھی گواہ۔ نہیں کیا جا سکتا نہیں کرتا ہے نبی کے مقابلے میں کوئی دوسرا امام کا نہیں کیا جا سکتا نبی کی ہدایت کے مقابلے میں کوئی دوسری ہدایت کی بات مانی جا سک بلکہ ہدایت ہے ہی نہیں ہے محمد کی ہدایت ہدایت ہے میرے دوستو یاد رکھیے یہ بات اہم ہے کہ ہم اکٹھے ایک لڑی میں منسلک ہو جائیں رسا کشی کرتے ہیں تو دو پارٹی آپس میں رسا کھینچتی ہیں جو متحد ہو کر اکٹھے ہو کر بیک وقت زور لگائے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اللہ نے یہی مثال یہاں پیش فرمائی ہے وہ تسیموں بے حبل اللہ جمیا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور اکٹھے ہو کر پکڑو اکٹھے کیسے ہوگے حلفی شافی مال کی ہمری کیسے اکٹھے ہوں گے اکٹھے ہونے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ سب کائنات کے مذاہب مسالک چھوڑ کر صرف محمد کے دامن سے وابستہ ہو جائیں اسی میں اکٹھ ہو سکتا ہے اور کوئی اکٹھ کی بات ہے جس کا کلمہ پڑتے ہو اس کے دین پر اکٹھے ہو جاؤ اور کوئی اکٹھ کا رستہ نہیں ہے میرے بھائیو اس کے بعد ایک اور میں بہت کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں آگے آگے بات آتی وما محمد اللہ رسول محمد اللہ کے پیغمبر ہیں یہاں اللہ نے محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل بشریت کا تذکرہ فرمایا ہے جس طرح بشر موت آ جاتی اس کو اس طرح محمد و رسول اللہ کو بھی آ سکتی ہے یہاں یہ تذکرہ کیا گیا ہے میرا نبی ہو کر نبی ہونے کی بنا پر وہ یہ نہیں کہ موت سے بچ جائے یہ نہیں ہو سکتا ہے موت آئے گی لیکن عزت عزت والی موت ہے اس جیسی موت کسی کے نہیں فرشتہ آ کر اجازت طرف کرتا ہے اور مقام بہت اونچا اور بلند والا ہے جنت میں سب سے اونچا مقام محمد کا ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ موت تو ہے کسی کی اچھی ہے کسی کی بری ہے لیکن نبی کی موت بڑی اچھی ہے اللہ کہے موت اچھی ہو جائے. آمین یہ مختصر بات کر کے آگے چلتا ہوں ایک بات بڑی اہم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاقیات کے بارے میں یہاں ذکر ہوا ہے اے میرے پیغمبر میری رحمت ایک کامل تیرے ساتھ شامل حال ہے کہ تو ان کے لیے نرم ہو گیا ہے تیرے اخلاق نرم ہیں ہے اے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سو کے نہ بیٹھیں اونچی آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ تجھ پر میری رحمت کامل ہے،, کیا؟ لنت کہ تُو نرم ہو گیا ہے ان کے لیے اے میرے حبیب محمد علیہ السلات و السلام وفقل اگر تو بڑا سخت مزاج ہو جاتا اے میرے حبیب محمد علیہ السلط سخت ہو جاتا تو پھر لن فضو من حولك درشت مزاج ہوتا سخت دل ہوتا یہ تیرے پاس سے بھاگ جاتے ہیں میرے پیغمبر کوئی قریب نہ آتا اللہ اکبر آگے فرمائے میرے حبیب فعفو عنہم ان سے تیرے دوستوں سے غلطی ہو جائے نا ان کو معاف کر دیا کر یہ کامل قسم کا کمان کرنے والا سید سردار کامل قسم کا حکمران یہ اس کی صفتیں اللہ بیان فرما رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہا ہے میرے پیغمبر تیرے دوستوں سے غلطی ہو جائے تو کیا کرو معاف کر دو فافم وسطر پھر ان کے لیے میرے سے بھی بخشش طلب کر خود بھی معاف کر میرے سے بھی ان کے لیے بخشش طلب کر وسط ذرا غور فرمائیے دتکارنا نہیں اپنے ساتھی کو قریب لانا ہے بہترین جرنیل اور بہترین حاکم بہترین سردار قوم کا وہی ہے جو اپنے ساتھیوں کو قریب رکھتا ہے دور نہیں ہٹاتا ہے دے دیتا ہے اللہ سے بھی ان کے لیے معافی طلب کرتا ہے پھر فرمایا کمال شفقت تری یہ, یہ, یہ غلط کار ہے اس نے فرام وقت غلطی کی تھی ہم اس کو اپنی مجلس مشاورت کا رکن نہیں رہنے دیں گے فرمایا نہیں نہیں یہ کمال تری فہم و بصیرت کی بات ہوگی کہ ان کو اپنی مجلس مشاورت کا رکن بنا لیں وہ سمجھے کہ ہماری غلطی محمد بھول گئے ہم پر کامل اعتماد ہے محمد اور رسمول اللہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کتنی اعلیٰ قسم کی صفت اللہ نے ذکر فرمائی ہیں فلامر اللہ جب تو کوئی چیز کا فیصلہ کر پھر اللہ پر بھروسہ کر لے اور آگے چل کے فرمایا اے مسلمانوں ایماندار ہو تم پر میرا احسان ہے کہ تمہاری جانوں میں سے میں نے محمد کو پیدا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم مروز فرمایا تمہارے اندر جہاں آ کر خاجن علیہ رحمت صاحب خازن تفسیر تفصیل والا وہ ایک بات لکھتا ہے وہ کہتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ پچیس برس کے ہوئے وہ اس دلیل میں کہ تمہاری جانوں سے پیدا کیا کامل بشر ہیں لہذا جب آپ کو آپ کا وقت جوانی کا آیا تو شادی بھی ہوئی یہ اس بات کا تذکرہ کر رہا ہے شادیاں بشر کرتے نوری نہیں کیا کرتے ہیں وہ شادی ہوئی نکاح کس نے پڑا قدیت القبرا کے ساتھ سب سے پہلا نکاح حضرت محمد رسول اللہ کا خطبہ نکاح پڑھنے والا ابو طالب ہے جمع ہے قریش کے اس وقت اس نے خطبہ پڑھا ہے محمد رسول اللہ بیٹھے بڑی خوشی کا موقع ہے اور کیا کہتا الحمد للہ یا اللہ تیرا شکر ہے یہ ایک مشرک مکے کا مشرک ہے اس کی بات سنو الحمدللہ للہ اللہ جالانا من ریت ابراہیم یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اولاد ابراہیم سے پیدا کیا ہے ہمیں کسی اور جگہ بیچ دیتا تو کیا تھا ابراہیم کی اولاد میں بنا دیا ہے تو تیرا ہی احسان ہے نا کسی کو راجپوتوں میں کسی کو شہیدوں میں کسی کو کسی جگہ یہ سب کس کا ہے اختیار کس کا اللہ کا ہے الحمد اللہ جالنا من ریتی ابراہیم یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اولاد ابراہیم سے بنایا وزرع اسماعیل اور اسماعیل کی کھیتی میں ہمیں اگا دیا وزیز دن ماد کی اولاد میں وانسر مزر کے کچھ تعلق ہمارا مزر سے بھی جا کے ملتا ہے ان میں سے ہمیں پیدا کیا ہے اللہ تیرا احسان ہے ہم پر اور آگے کیا کہتا ہے وجالانا سادان اللہ تیرا شکر ہے ہمیں تو نے اپنے گھر کا جھاڑو پھیرنے والا بنا دیا جاڑو کش بنا دیا ہے اللہ اپنے گھر کا محافظ بنا دیا تو یہ تیرا احسان ہے اللہ اپنے حرم کا سواس سائس, سائس بنا دیا ہمیں خدمتگار بنا دیا ہے نے اللہ تیری شان اور آگے چل کے کہتا ہے وجہ محجوجا اللہ تو نے ہمیں وہ گھر عطا کیا ہے کائرات اکنا اطراف, اطراف سے آگے چل کر ایک بات محمد رسول اللہ کے بارا نے کہتا ہے, ہے کامل بشر محمد پیدا ہوئے ہیں جن سے میں باپ کا نام عبد ہے ما آمنا ہے سردار عبد المطلب ہے ابو طالب ہے یہ سب کے سب آپ کے رشتہ دار ہیں محمد رسول اللہ کے علی ساط نکاح خدیجہ سے ہو رہا ہے اور پتہ بعد کا کہتا ہے بات بڑی پتے کی کہی ہے نصیب اپنے ہیں، مانے بعد میں یا نہ مانے اب بات اس نے یہی کہی ہے دیتا ان ابنی محمد عبداللہ، یہ میرا بیٹا محمد بن عبداللہ لا بھی فتن اللہ وجہ کا کوئی شخص محمد کے مقابلے میں پلڑے میں آ کر بھاری نہیں ہو سکتا ہے محمد بھاری ہے علیہ لا بھی فتن اللہ وجہ مانا نہیں بعد میں خود میں یہ آ رہی لایو زن و بھی فتن اللہ وجہ متنبی نے اپنے ممدوح کے بارے میں ایک بات کہی ہے اس کے لیے تو جشتی نہیں محمد رسول اللہ کے لیے جشتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتا ہے لما وزن تو <العدادیت> <tos> مخلوق کو تو, تو سب سے بڑھ گیا یہاں محمد سب سے بڑھ گئے ہیں تولنے والے فرشتے توڑ رہے ہیں ایک پڑھنے میں دس ڈال دیے سو ڈال دیے کتنے ڈال دیے فرشتہ کہتا ہے چھوڑ دو ساری کائنات بھی ڈال دو محمد تب بھی بارے ہیں ارشد تو میں عرض کرتا ہوں ایسا امام چھوڑ کر کس امام کی طرف جاتے ہیں آگے ایک اور بات کہتا ہے واللہ واللہ لہو عظیم کہتا ہے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے آنے والے وقت میں محمد کی بہت عظیم خبر ہوگی تو نہیں تھا نہیں یہ کہتے ہیں چہرہ شناس بھی ہوتے ہیں کوئی لوگ <coughs> یہ شناسائی ہے وہ کہتا ہے عنے والا وقت ایسا محسوس ہوتا ہے لہو نبعن عظیم وقت بن جلی بہت بڑا امر ہوگا جس طرح بہت بڑا حادثہ واقعہ پوری کائنات کو متوجہ کر لے گا اپنی جانب محمد علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات نکاح ہمیں بیان کر رہا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے مسائل بے شمار ہیں اتنے بے احتفاظ رکھتا ہوں انشاءاللہ اس کے بعد پھر اگلی سورت شروع کریں گے اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یسففون وسلام الحمد لله كفاء وسلام على عباده الذين اصفى وبعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلاقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا عقیبہ محترم حضرات اللہ تباب کا وطلاً اس صورت نقرمہ کے آغاز میں بنی نو انسان کو مخاطب فرمایا ہے انسانوں اس رب سے ڈر جاؤ اللہدیخلاقم نفس واحدہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اس میں سے اس کی بیوی کو بنایا ملت ملت پھر ملت اس میں سے کائنات انسانیوں کو پھیلا دیا بطق اللہ الدی تصاربی وحام اس اللہ سے ڈر جاؤ جس کے نام کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو ورحام اور رحموں کے بارے میں تعلقات کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہو اللہ تم پر نگبان ہے یہ آئے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حاجت میں یعنی خطبہ نکاح میں رکھی اس میں تعلقات کا ذکر ہے اللہ سے ڈرنے کا جو حکم ہو رہا ہے سب سے بڑی بات اس میں یہی ہے میرا انعام ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے اب رشتہ داریوں کے معاملہ میں مجھ سے ڈرتے رہو سلا رحمی کرنا رشتوں کو توڑنا جرم ہے اللہ نے رحیم کو پیدا فرمایا اور کہا میں نے تجھے اپنے نام سے نکالا ہے رحمان رحیم سے اس کو عرش کے نیچے جگا دی اور جھانک کر فرمایا اے رحم رہ وسل تو کہ وسل ت جو تجھ کو ملائے گا میں اس کو ملاؤں گا اور جو تجھ سے قطع کرے گا تعلق میں اس کو اپنی رحمت سے دور ہٹا دوں گا معنی یہ ہے کہ رشتہ داریوں کو جوڑنا چاہیے اپنائیت کو قائم رکھنا چاہیے لیکن ان سب کچھ میں دین مقدم ہو یہ نہ ہو کہ رشتہ کر رہے ہیں کہیں اپنی برادری میں کرنے بے شک مشرق ہو بجاتی ہو کیسا ہو نہیں یہ بات نہیں اپنی برادری کو جوڑنا ہے قائم رکھنا ہے تعلقات کو قائم رکھنا ہے لیکن اگر برادری میں شرک ہے بجات ہے پھر اس سے مقدم دوسرے رشتے ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلام کو قریشی کے گھر بھیج دیا کہا جاؤ اس کو کہو اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ کرو نکاح کر وہ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں یہ کیا ہوا سوچ بچار میں پڑھے ہوئے محمد رسول وسلم نے کفو نہیں دیکھا برابری نہیں دیکھی ہے یہ کیا ہے کہ غلام کالا بھجنگ اور ایک طرف ہماری بیٹی شہزادی قرشی خاندان کی ابھی یہ سوچ بچار کر رہے تھے بیٹی نے بات سن لی وہ کہنے لگی ابا ماں بات سنو اس کو مت دیکھو بھیجنے والے کو دیکھو بھیجنے والا کون ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ عموم کو دیکھو تو اس کے ساتھ ایمان پھر یتیموں کا تذکرہ چھیڑ دیا نکاح کے لیے چار بیویاں یہ وہ سارے مسائل ذکر فرمائے کہ ایک سے دوسری بیوی کرنا چاہتا ہے کر لے لیکن حق برابر ادا کرنے پڑیں گے اگر ایک کو ترجیح دیتا ہے دوسری کا حق ادا نہیں کرتا ہے تو محمد رسول اللہ صنفاتے اللہ ہیں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اس کا ایک پہلو مفلوج ہوگا فارص زدہ ہوگا حق ادا نہیں کرتا ہے تو آقاہی کائنات علیہ تحیت و تسلیمات حق ادا کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن ایک دن ایک دن دل میں خیال آ گیا کہ دل میرا ایک بیوی بی کی طرف زیادہ مائل ہے یعنی حضرت عائشہ صدیقہ کی طرف اللہ سے کہنے لگے یا اللہ میں نے ہر قسم کی تقسیم صحیح کر دی ہے دل عائشہ کی طرف زیادہ مائل ہے دل کا تو مالک ہے میں اس کا مالک نہیں ہوں تقسیم ظاہری طور پر صحیح کر دی میں تو تقسیم کی بات پھر یتیموں کی بات آ گئی جس کے گھر میں یتیم پلتے ہیں جس کی گود میں یتیم ہے یتیموں کا مال بھی اس کے پاس آیا اب کیا کرنا ہے ایک طرف تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا و کافی التیم کہا فل جنہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں یوں پڑوسی ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں پڑوسی ہیں حضور فماتے ہیں ہم اکٹھے ہوں گے جنت میں بہت بڑی چیز ہے یہ یہ ایک یتیم کے سر پر آپ ہاتھ رکھتے ہیں شفقت کے ساتھ اس کے ساتھ کتنی نیکییں ملتی ہیں جتنے اس کے بعد نیچے آ سب نیکیاں نیکییں ہو گئی ہیں یتیم پر شفقت کرنا بہت بڑی بات ہے اللہ نے قرآن میں کہا ہے میرے حبیب محمد علیہ السلات اما اليتيم فلا تقهر پہلے کہا کہ تجھے یتیم پایا گود مہیا کر دی اور تجھے گم گشتہ راہ پایا یعنی زندگی کے ایسے مور پر پہنچ گیا جس سے اگے رستہ نظر نہیں آتا ہے یہ نہیں کہ اپ گمراہ ہوئے گمراہ محمد نہیں ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم ووجدک ضاللا فهدى بڑے بڑے مترجم بڑے بڑے مفسر لکھ دیتے ہیں کیا اپ کو پایا گمراہ ہدایت دی غلط بات ہے یہ محمد ہوئی ہی نہیں رہے ہیں ہمیشہ ایسے موڑ پر پہنچے آپ یعنی جوانی کے ایسے لمحات آئے جس وقت انسان دیوانہ ہو جاتا ہے اس کو رستہ نظر نہیں آتا ہے کدھر جاؤں اس طرف اس طرف کہاں جاؤں فرمایا جب اس منزل پہ آپ پہنچے فہادہ ہم نے آپ کی انگلی پکڑ کر رہے ہدایت پہ چلا دیا يعني كمراه ونينه ديام حمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم يجدك يتيما فآضا ووجدك ضالا فهدا ووجدك آئلا فأغناء آپ فقیر تھے ہم نے آپ کو غریبی کر دیا بیوی بی مالدار عطا کر دی خدیت القبر رضی اللہ تعالیٰ ساتھ ہی کہہ دیا اے میرے پیرمبر فا عمل یتیم افلا تقہر جب یتیم کو دیکھیں تو قہر نہیں کرنا ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرتی اپنے یتیمی کی زندگی یاد کر لیا کرو اے محمد علیہ وسرات وسلام عمل یتیم افلاط قہر محمد سوالی کو بھی آپ نے جھڑکنا نہیں ہے اور یہاں بھی یہ فرمایا یتیم تیری گود نپل رہے ہیں اب کیا کرنا ہے تم نے یتیموں کو پالنا ہے اس کے مال سے تجارت کرو کہیں زکات ہی نہ کھا جائے غریب ہے تو اس میں سے کچھ کھا سکتا ہے تیٹ پالنے کی خاطر یتیموں کے ساتھ روٹی جوڑنا نہیں ہے مال ضائع نہیں کرنا ہے اگر امیر ہے تو کھائے نہ پڑا بھی نہ رہنے دے کہ زکوٰۃ کھا جائے اس کی تجارت کر لو تم ان کو نخواہ ملتا جائے گا ایک صحابی آیا حضرت محمد رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میرے گھر میں یتیم پل رہے ہیں اور ان کے مال سے میں نے تجارت کرنا چاہیے میں نے شراب خرید لی ان کے مال سے شراب خرید لی اب شراب حرام ہو گئی ہے یا رسول اللہ شراب کا سرکہ نہ بنا لیں ہم تاکہ یتیم کمال ضائع نہ ہو ادھر ہم, ہم فیہ کو اٹھاتے ہیں اس میں لکھا ہے شراب کا سرکہ بنانا درست ہے شراب سے سرکہ بنا لو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے کیوں اس میں کھٹائی پیدا ہوتی ہے کھٹائی ترشی جو ہے نشے کو مار دیتی ہے لہذا ختم ہو گئی بات اب اس کا سرکہ بنا لو کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن آقا کائنات محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گئی تین کمال کہیں ضائع نہ ہو جائے افالان کیا ہم اس کا سرکہ نہ لیں آقا فرمانے لگے بنیاد اس کی حرام ہے حرام کے بعد تم ترشی پیدا کر رہے ہو یہ بنیاد حرام ہے لہٰذا یہ حرام ہے اس کا سرکہ بنا سکتے نہیں اس کے بعد فرمایا جو لوگ یتیموں کا مال ہڑپ کرتے ہیں انما یاکلون فی بطونہم نار اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بر رہے ہیں واسیسرون سعیرا ا چچے بھتیچوں کو ختم کر دیتے ہیں مار دیتے ہیں قتل کر دیتے ہیں زمین کا حصہ لینے کے لیے زمین لینے کے لیے قبضہ کرنے کے لیے مکانوں پر جائیدادوں پر فیکٹریوں پر کاروبار پر قبضہ کرنے کے لیے یتیموں کو مار دیا جاتا ہے تہے تک یا بیسے دھکا دے دیا جاتا ہے یتیموں کو بیواؤں کو فرمایا کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں ان ما یاکلون فی بطونہم نار اپنے پیٹوں میں کیا بھر رہے ہیں جہنم کی آگ وہ سیسرون شایغ ان قریب جہنم میں داخل ہو جائیں گے میرے بھائیو یہ ساری اصلاحی امت کے لیے باتیں آ رہی ہیں پھر اس کے بعد میراث کی تقسیم تقسیم کی بات اا گئی جس کو جو حق دینا چاہیے تھا اللہ نے حق ادا کر دیا۔ لزکری مصلح حز یونسین ماں باپ کا حق کیا ہے بیٹا کیا ہے بیٹی کا کیا حق ہے وہ کہتے ہیں بیٹی کو آدھا دے دیا کمزور ہے بیٹے کو پورا دے دیا وہ تو کمائی کر سکتا ہے لیکن یہ گھر میں بیٹھی ہے وہ کما کے لاتا ہے کھلاتا ہے اللہ فرماتا ہے لوگوں تمہارے باپ تمہارے بیٹے تم نہیں جانتے ہو کون تمہارے زیادہ قریب ہے نفع کے لحاظ سے یہ ہم جانتے ہیں کس کو کیا حصہ ملنا چاہیے کس کو کیا حق ملنا چاہیے یہ ہماری بات ہے تمہاری نہیں ہے اس کے بعد چلتے چلتے پھر کہہ دیا ایک شخص اس مر گیا ہے اس کی بیوی موجود ہے پیچھے وراثت اس اس کو کہیں جانے نہیں دیتے عجت گزرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہا کر لے گی ہمارے سے یہ مال چن جائے گا اس کی وراثت اس کی دولت چلی جائے گی یہ کیا ہوگا پھر اس کو جو زبردستی وہاں رکھتے ہیں حتیہ کہ مر جاتی ہے وہ مال پر قابض ہو جاتے ہیں اللہ فرماتا فلا خبردار ان کو متروں کو نکاح کرنے سے جانے سے متروں کو جانے دو تم مال پر گاشبان قبضہ کرنا چاہتے ہو یہ بات غلط ہے پھر اس کے بعد ایک اور بات ساتھ آ گئی فرمایا نکاح کرتے ہو اس میں مہر ہے سرا مہر ایک ضروری چیز ہے یہ وہ بات ہے جس کا ادا کرنا فرض ہے شوہر پر مہر کا بعض لوگ تو ماشاء اللہ کو کہتے ہیں تو آئیے ہمارے گھر قدم رکھا ہے غلط ہے چالیس چالیس ہزار پھر ہم کا مہر رکھا گیا کئی کئی روپیہ چاندی کی مہر رکھا گیا نجاشی بادشاہ نے محمد کا مہر بہت سارا رکھ دیا مہر کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہے جتنی شوہر میں لڑکے میں قوت ہے طاقت ہے اس کے مطابق <سؤال> وہ دے گا اس کو لیکن یہ کہنا کہ بطور ہے مہر کوئی چیز نہیں ہے حلت عمر فاروق رضی اللہ ان کے بات آتی مہر لوگ بہت باندھ رہے تھے حلت عمر نے خود بے میں ارشاد فرماتے ہو, ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا لوگوں بات سنو خبردار مت زیادہ مہر کرو تم مہر کم کر دو ایک مائی بڑھیا اٹھی کھڑی ہو گئی کہنے لگی عمر تو طرح کہتا ہے یہ قران کہتا ہے انا اعتی تم یهدہن قن قارن تم خزانہ بھی دے سکتے ہو مہر میں تو کون ہے مہر کم کرنے والا ہمارے فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے اللہ تیرا شکر ہے کہ مائی بڑھیا نے عمر قصیدہ کر دیا ہے اللہ اکبر پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں پاک دامن عورتوں کا تذکرہ ہوا پاک دامن عورتیں کون ہیں جو چھپی دوستی نہیں بناتی ہیں لب معرض نہیں کرتی ہیں یہ قران کا تذکرہ ہے چھپی دوستی نہیں کرتی ہیں اگر آپ فقہ حنفیہ کو دیکھیں گے اس میں یہ ہے کہ میاں کرے قاضی یہ بغیر ولی کی اجازت کے نکاح کر لے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے کورٹ میرج کر لے لو میرج کر لے کوئی حرج کی بات نہیں ہے فکر جا سکتی ہے لڑکی وہ خود ہے اپنے آپ کی خود مالک ہے خود مختار ہے وہ جو چاہے کر سکتی ہے یہ تو فقہ ہے اور محمد رسول اللہ کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کائرات والوں جس عورت نے اپنا نکاح بغیر اجازت ولی کے کیا فنکا ہوا باپ رنکا ہوا باپ عر اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے ہوا ہی نہیں وہ بدکار ہیں اگر اس حالت میں رہتے ہیں وہ کورٹ میرج کرتے پھر رہے لو میرج کرتے پھر رہے میرا کن دفاع من نکاح نکاح کا اعلان کرو اعلان کیے بغیر نکاح نہیں چھپے چھپے نکاری ہوا کرتا اعلان کرتا پڑتا ہے کرنا پڑتا ہے برادریوں میں محمد رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو چھپا نکاح کر رہے ہیں بے حیائی ہے یہ نکاح نہیں ہے پھر اس کے بعد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد عورتوں کے آپس میں حقوق ہیں اور مردوں کے بھی حقوق ہیں عورتوں پر عورتوں کے حقوق ہیں مردوں کے ذمے ذمے قرآن نے کہا بنا ان معروف عورتوں کے بھی حق ہیں جیسے مردوں کے حق ہیں لیکن اللہ یہاں کہتا ہے بھلے رجا مردوں کو درجہ حاصل ہے تلاق ہو جائے فرمایا نہیں اسراہ چاہتے ہیں دونوں طرف سے ایک ایک سالس بنا لو. واپس ان کو جوڑ دے توٹے نہ نکاح نہ ٹوٹے اللہ حکبت یہاں ایک بات پیدا ہوتی ہے وہ ایک الگ نکتا ہے حل تلی رضی اللہ تعالی عنہ. ان کو خارجیوں نے کافر کہا کہ تروسا دوسرے صحابی کو سالس کو تسلیم کیا ہے وہ کہتے ہیں اللہ اللہ. ہاتھ میں ہے تم نے کیسے دوسروں کو ہاتھ بنا لیا سالس بنا لیا لہذا تو کافر ہے وہ کہتے ہیں اے علی مسلمان ہو اللہ. محمد رسول اللہ مسلمان کہتے نہیں نہیں ہم تیرے اسلام کا اعتبار نہیں کرتے پہلے کہو کہ میں کافر ہوں پھر میں اب مسلمان ہوتا ہوں ہر کہتے ہیں جب سے میں نے محمد رسول اللہ کو مانا ہے تب سے میں نے کفر کیا ہی نہیں ہے میں کیسے کہنا چاہتی ہو جائے فراس مین وہ مینا ایک حاکم مد کی طرف سے ایک حاکم بیوی کی طرف سے سالش بنا لو تو فیصلہ کرنے ٹھیک ہو جائے گا پھر آگے چل کر فرمایا یہ جو احرام کی حالت میں ہوتے ہیں وہ شکار نہیں کر سکتے شکار کر لیں ہرن مار لیا اب کیا